سبحان الله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون فاروقا بين الحق والباطل سبحان الله سبحان الله واشهد لا إله على من أخرج المنافقين من مسجده بقوله يخرج يا فلان <تصفيق> وعلى آله وصحبه الذين أخرجوهم بأيديهم رضي الله تعالى عنهم وعنا بوسيلتهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما كان الله ليذل المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب سبحان الله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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ آمين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 دشمن احمد پے شدت کیجئے دشمن احمد شدت کیجئے دشمن احمد محمد بشیدت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجیے سامعین السلام علیکم آج کی اس نشست میں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 ان خبیسوں کی علامات اور نشانیاں بیان کرنا مقصود ہے ان چوروں ڈاکو راہجنوں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 عیسائیوں میں بھی ہے ہندوں میں ہے سکھوں میں ہے وادیوں میں ہے شیعوں میں ہے مرزائوں میں ہے بریلویوں میں ہے ہر ہر جماعت ہر فرقے تنظیم میں یہ نیچری شامل ہیں یہ اتنے خبیس لوگ ہیں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 تو خان صاحب بہادر کی بے باقی اور علاج کی وجہ سے تمام ہندوستان کے علماء نے تکفیر کا فتوا دیا ہے تمام ہندوستان کے اولا مل نیچریوں کو کافر قرار دیا ہے تو بار سورت بھائی یہ فرقہ نکلا ہے اس سے وحبیوں سے لے کر یہ وحبیوں سے سخت ہے اس کی مثال دیتے اپنے اصل سے بڑھ جائے ایک فرا ہو द्वारा अपनी असल से बढ़ जाए बीज छोटा सा है और जो पौधा निकला वो बढ़ गया खजूर का बीज छोटा सा है लेकिन जो पौधा निकला वो इतना बड़ी खजूर बन जाती उस लाखों खजूरें निकल आती फिर تو اسی طرح وہابیوں سے نکلنے والا یہ فرقہ خنزیر وہابیوں سے ہی بڑھ گیا نیچری جو انگریز جو ہے وہ وہابیوں کی بہ نسبت ان کو زیادہ پسند کرتا ہے وہابی بھی اس کو پسند ہے لیکن نیچری اس کو زیادہ پسند ہے وہاں بھی تو اس نے مجبوری کے لیے رکھا ہوا ہے کیسے بھی مجبوری کے لیے بھائی نیچری فرکا جو ہے نا وہ ہے لامد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 کیونکہ ان کے فقہ میں اختلاف ہے کہ غیر مقلد جو ہیں جو اہل عدیش جن کو کہتے ہو غیر مقلدین جن کو کہتے ہو وہ فقا فیکا نہیں مانتے دیوبندی فیکا مانتے ہیں فقہ ماننے کا دعوی کرتے ہیں مانتے تو نہیں ماننے کا دعوی کرتے ہیں تو کرتے ہیں حقیقت میں نہیں مانتے حقیقت میں مانتے تو ہمارے یہ وابی نہ بنتے تو یہ جو ہے نا دیوبندی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 جب عقیدہ ایمان ختم کر دیا جو محمد بن عبد الوہب نجدید تھا وہ نبوت کا دعوے دار تھا حضور پیر سیدنا آب علی گول رضی اللہ تعالیٰ عنصیف اشتیاعی صفا نمبر سو پرانی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو خنزیر تھا اس کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ یہ نبوت کا دعوےدار تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابن عبد نے وابیوں کے باپ نے دیوبندیوں کے باپ نے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 وہ شابقب میں لاکھ انکار کرتے رہے کہ جناب یہ دن عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ دیوبندیوں کا بڑا لکھ رہا ہے شاب ال ثاقب میں کہ یہ جو تھا نجدی جو تھا وابیوں کا بڑا اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ تو رسول اکرم کی توحید کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں یہ رشید احمد گنگوہی کا شاگرد کہہ رہا ہے شہاب ال ثاقب کتاب میں کہ جناب یہ جو ہے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 بازار میں آنے پر کیوں اس وجہ سے لگا دی ہے کہ تاکہ لوگ لوگوں کے سامنے ان کی گستاخی چھپ جائیں اور یہ پھیل جائیں ہر طرف اس وجہ سے انہوں نے پابندی اٹھ لگا دی اب یہ فتح رشیدیا بازار سے ملتا نہیں ہے اس کا چھپنا بند ہو گیا ہے لیکن ہمارے پاس تو ہے یہ چند دن ہوئے ہیں بند ہوئے تو اس کے اندر صاف لکھا ہے بھائی محمد بن عبد الوہا نجدی جو تھا وہی وہی جو کہتا تھا میرا ڈنڈا اچھا ہے وہی خنزیر کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں فتاور شیدیا میں دیوبندیوں سب کی موہرے ہیں قاسم نانوتوی صاحب اشرف تانوی سب کا پیر ہے خنزیر ہے سب کا بڑا ہے وہ سب کو تو اس میں صاف لکھا ہے کہ محمد بن عبد الواب نزدیک اچھا آدمی تھا اس کے عقائد اچھے تھے اب ادھر شاگرد کہہ رہا ہے کہ وہ تو گستاخی ہی کرتے ہیں رسول اللہ کی اور ڈنڈے کو اچھا کہتا ہے رسول سے اور یہ کہتا ہے قائد اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ منافع خانہ چال ہے حسین احمد مدنی کی جو ہے جی بچنے کے لیے تاکہ عوام کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم وابی ہیں اور اس وقت وابیوں کے خلاف بہت نفرت ہوتی تھی لوگ جوتے مارتے تھے مسجد کے قریب نہیں آنے دیتے تھے وابیوں کو تو بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ورنہ حقیقت چھپ نہیں سکتی حضرت حقیقت تو آیا ہے ہاں جی ان کے بڑے ہم لکھ رہے ہیں خنزیر کے بچے کے یہ کیا ہیں یہ جناب اچھا آدمی تھا اس کے عقائد اچھے تھے تو حضرت جی ابن عبد البہاب وہی ابن عبد جو اس کے متعلق ہمارے پیر سیدنا مہرے علی تاجدار گولر رضی اللہ تعالیٰ جن کا دربار شری راہل بنڈی کے ساتھ ہے حجی جو قطب وقت گزرے ہیں غوث زمان گزرے ہیں امام العصر گزرے ہیں حجی ہندوستان میں ان کے پائے کا عالم ہاں جی عالم جو ہے ان کے پائے کا اور آرف بلہ کہاں ملتا ہاں آپ سرکار فرماتے ہیں شاید چشتیہ میں کہ یہ جو تھا نا اس نے نبوت کا دعوی کیا تھا کیسے نبوت کا دعوی کیا اس, بج... اس طرح کیا کہ اس نے کہا مجھے اللہ نے کہا ہے جو تیرا حکم نہیں مانے گا وہ کافر ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے تیرا اور تو قتل کر دے اس کو ان کی عورتوں کو تو جناب لوڈیاں بنا لے مال ان کا چھین لے وہ بالکل ابو جہل کے ساتھ کے کافر ہیں جو تیرا حکم نہ مانے یہی نبوت کا دعوی ہے حضرت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 یہ میں نے ابھی مولانا عبد حقانی کی تفسیر حقانی کے مقدمہ سے آپ کو فتویٰ سنایا دو سو بارہ صفحے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب بہادر کی بے باقی اور الہاد کی وجہ سے تمام ہندوستان کے علما نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے کافر قرار دیا ہے سر سید احمد خان نیچری اور اس کے ماننے والوں امام اہل سنت فاضل بریلوی ملت رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر اپنے دور میں خوب تین اسلام اور عزت و شان رسالت عزت و شان اولیاء پر ٹٹ کر پہرا دیا ہے پاسبانی اور چوکی داری کا حق ادا کیا ہے یاد رکھنا حضرت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 یہ دین کے چوہے بن کر چوہے بن کر دین کو کاٹ رہے تھے برباد کر رہے تھے اور مسلمانوں کے دین ایمان کو یہ خراب کر رہے تھے تو اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے بیانات سے یہ ننگے ہو گئے ہیں یہ اللہ ہے, اللہ ہے کہ دیکھیں ہیں یہ امام اہل سنت جنہوں نے آپ کے دین آپ کے ایمان آپ کے رسول کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم.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 آپ مکاتی مکاتی پہ کلیات مکاتی رضا جو آپ کے چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں محمد علی مگیری ندوت ندوک ندوت الولا دیوبندیوں کے مدر ندوت الہولا ماں کا جو ناظر تھا اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پکے سچے سنی ہے نفی دشمن نیچری ہیں دشمن نیچری ہیں امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نو یا عرب اجم کی علماء یاد رکھنا ان نیچریوں کو کافر کہنے میں کسی کو توقف نہیں ہے ہاں کوئی بھی جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہاں بلکہ تمام موومنٹ میں آپ کو اس مجلس میں اس نشست میں اس بیٹھک میں ان خنزیروں کے نظریات اور عقائد اور خیالات کو پیش کروں گا تو آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ ان جیسا کافر تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا لیکن اتنا بات عرض کرتا ہوں کہ نیچری سے پہلے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 پوری ترتیب کے ساتھ اور پورے نظم و نظط کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ نیچریوں خنزیروں کے عقائد جو ہیں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 ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو یہ خندیر کرتا تھا اور محتاضلہ بھی کیا کرتے تھے ملاحدہ بھی کیا کرتے تھے بھی کیا کرتے تھے اباہی بھی کیا کرتے تھے اباہی بھی ایک گزرا ہے ان کا ذکر بھی ان سب کا ذکر فطہ کی کتابوں میں آتا ہے عقائد کی کتابوں میں آتا ہے یہ بڑے لانتی لوگ تھے پرتدین تھے بھائی ہاں جی محتاض کے کفر میں تو اختلاف ہے لیکن ملاحدہ زنادے کا وغیرہ یہ داری ہے جو ہیں ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں وہ پہلے ہی ساپی ماموں کے نزدیک مرتا تر دائر اسلام سے خارج شمار ہوتے تھے جی تو حضرت جی آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیچری فرکا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 اور پرانا چھاپا اس کی کاپی انہوں نے دی ہے یا قرآن والے نے تو اس نے چھاپی ہے حضرت جی اس میں مولوی نجم, نجم الغنیخا رام پوری لکھتا ہے صفحہ نمبر چھ سو بیاسی پر جی ڈی.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 اور وہ ٹھیک ٹھیک مرادف ہے فطرت اللہ اور قانون قدرت کے نیچری تو مسلمان کہلاتے ہیں یعنی مسلمان نام کے جی, جی. نام کے کہیں گے ظاہر جی, نام, جی. نام کو تو مسلمان ہی کہیں گے لوگ لیکن آ آ لانتی آ قاطر. آ وہ لانتے ہے کاقل وہ مسلمان کہلاتے ہیں جو سید احمد خان کی سید احمد خان علی گڑھی تھرسور جس کو کہتے ہیں ہم اور لوگ سر سید کہتے ہیں سر سید احمد خاں کی تصانیف کے پیرو اور ان کی ایجادی پالیسیوں پر قدم پر قدم چلنے والے ہیں اور پرانی وضع کے حاصل نئی تہذیب کے قائل جینٹل مین بننے کے شائق ہیں یورپ میں سائنس اور مذہب میں جو جنگ آرائیاں ہوئیں رزم آرائیاں ہوئی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 بھائی نیچر کہتے ہیں انگلش کا لفظ ہے یہ کہتے ہیں فطرت کو کس کو کہتے ہیں فطرت کو لیکن اگرچہ نیچر فطرت کو کہتے ہیں لیکن حضرت بات یہ ہے کہ ایک ہے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 تابو کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے اس حدیث اور حدیث پاک بخاری مسلم کے حدیث میں آ گیا شاہ کی حدیث میں آ گیا یہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں اس کو یہودی بناتے ہیں اس کو نصرانی بناتے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں فطرا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ ہے نا فرمان آپ نے سنا ہے کہ فطرت سے اس سے کیا مراد ہے اللہ کی توحید ہے اللہ تعالی کی کہ اگر باہر کا ماحول فضا معاشرہ سنگت صحبت خراب نہ ہوتی اور ہر بچہ ہر بچہ اس ماحول کی غلاذت ماحول کی اور سنگت کی غلاظت اور نپاقی سے محفوظ رہتا تو ہر بچہ جوان ہو کر اللہ تعالی کو ایک ماننے والا ہوتا ہے کیوں کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر فطرتی طور پر تخلیقی طور پر کیا ہوتا ہے موحد ہوتا ہے اللہ تعالی کو ایک ماننے والا ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرواہ کو پیدا کیا تو سب سے فرمایا اس کے طرف تمہارا رب نہیں اوپر بڑھ تو سب نے کہا بلا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 چاہے ہندوؤں چاہے ہندوؤں کا ہے چاہے سکھوں کا ہے چاہے یہودیوں کا ہے چاہے عیسائیوں کا ہے مجوسوں کا ہے जी جناب جی بدھ پرستوں کا ہے جی ستارہ پرستوں کا ہے چاند پرستوں کا ہے سورج پرستوں کا ہے سانیہ کا ہے غیرتوں کا ہے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 پینتالیس سو میں یوں فرماتے ہیں یہ بھی سکولیا ہے نا یہ نجم الغنیخا اس وجہ سے اس کو ادب سے بول رہا ہے یہ خود ماسٹر تھا نا یہ نجم الغنیخا جس کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ خود آپ نے دور کر دیا تھا ماسٹر تھا تو اس وجہ سے اس کو عزت کے لفظوں کے ساتھ یاد کر رہا ہے ہم تو قبیل کہیں گے ہم تو ہم فرماتے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے وہ ہے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 یعنی کوئی مذہب کو نہ ماننے والا لا مذہبی بھی در حقیقت اسلام ہے نوزب اللہ سر سید کہتا ہے ہے یہ نجم الغنی خاں لکھ رہا ہے مذہب الاسلام میں اگر حوالہ غلط ہو زبان کاٹ دینا کیا کہتا ہے کہتا ہے لا مذہبی بھی در حقیقت اسلام ہے کیونکہ لا مذہب بھی در حقیقت کوئی مذہب رکھتا ہے جو لا مذہب بندہ ہے اس کا بھی تو کوئی مذہب ہے لا مذہب ہونا وہ کہتا ہے یہ بھی مذہب ہے اور وہی اسلام ہے نوز باللہ اور وہی اسلام ہے اور وہی ہے نا فطرت و نیچر ہے وہی ہے فطرت و نیچر ہے آگے فطرت اور نیچر کی بات اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس خنزیر کے نزدیک اور انگریزوں کے نزدیک جو طبیعت اور مزاج ہے کسی کا وہی وہی فطرت ہے اور وہی اسلام ہے وہ چاہے اچھا ہے وہ برا ہے وہ گندہ ہے کافر ہے دلہ ہے بھڑوا ہے زانی ہے چوٹا ہے دجال ہے جس طرح کا ہے وہ سب اس کے نزدیک مسلمان اللہ کس کے نزدیک سر سید کے اب سمجھ آ رہی تو معلوم ہوا نیچر کا لفظ اصل میں انگلش کا ہے لیکن اس, اس کا معنی وہ فطرت کرتے ہیں لیکن فطرت اس اسلام نہیں کہنا اس کو فطرت اللہ نہیں کہنا ہے اس کو ہے جی وہ اور معنی میں ہے جو فطرت قرآن کے اندر استعمال ہوا جو حدیث میں آیا ہے وہ سمراط کو توحید ہے کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کا عمل ازب اللہ مرداروں ہر کسی کا دین جس طرح کا دیا جھوٹا سچا وہ سب اسلام ہے یہ کون سا یہ تو کہاں سکھ سے پوچھو وہ بھی نہیں کہ یہ بات کرے گا وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں اسلام تو ایک مذہب ہے سکھوں کا مذہب کو اسلام کا کہہ سکتے ہیں بہادری سمجھ آئی بھائی یہ باریک مسائل ہیں یہ آج تک کسی نے کھولے نہیں ہیں سبحان اللہ اور یہ خود اللہ. تمہیں تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے حالانکہ آپ وفا دراز سے مجھے سن رہے ہیں لیکن آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہر سور خطرت کو کس معنی میں لیتا ہے کس معنی میں لیتا ہے کہ جو, جو کسی علاقے کے لوگوں جو کسی شخص کا مزاج ہے طبیعت ہے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 وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ایک سینس والے ہو گئے ایک ہو گئے مذہب والے جو اپنے چھوٹے جو جس طرح کا بھی ان کا مذہب تھا ایک مذہب کے حامی بن گئے اور دوسرے سینس, سینس آئے کے حامی بن گئے انہوں نے کہا سائنس جو کہتی ہے سائنس دان جو پھونکتے بکتے ہیں سب ٹھیک ہے آ... مذہب والے کہتے تھے نہیں جو مذہب کہتا ہے وہی وہ ٹھیک ہے اب ان کی آپس میں ٹھان گئی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 کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کتے کے بچے ہو región... تو ہم کتے کے بچے ہیں جیسے سائنسدان کہتے ہیں ویسے ہم مانتے ہیں ہاں اب جناب والا جب یہ وہاں پر جنگ ہو گئی اور سائنس اب وہاں پر جو ہی طبقہ تھا انہوں نے کیا مہم چلائی انہوں نے کہا بھائی یہ جو مذہب ہے مذہب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 اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت کو قیا میں مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو کیا میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اقبال فرماتے ہیں وہ بدھو مسلے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 خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اقبال فرماتے ہیں تو بھائیو او میرے دوستو او خدا رضرا آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا کیسا عجیب خزانہ اور کتنا قیمتی خزانہ لٹ چکا ہے اور میں ان لوٹنے والے خنزیروں کی پہچان کروا رہا ہوں اپنی اس نشست میں ان ڈاکوں کے ان چوروں راہدنوں ان قاتل و دشمنوں کے ایسے پتے بتاؤں گا کہ جیسے کسی شخص کے سامنے قداور قد کدے قد آدم کے برابر قد انسان کے برابر شیشہ لگا ہو تو جب اس شیشے کے اندر دیکھو گے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 صدیوں پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی جی صدقہ انہی کا ہے ان کے جوڑوں کا صدقہ ہے آم لیکن آم آم یہ چیزیں وہ, آم آم وہ ہیں جو اللہ تعالی کے فضل سے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب کے وسیلے سے میرے پاس آئی ہیں تو حضرت جی اب دیکھیں جب بھی دیکھیں ایک بات اب یہاں بتاتا ہوں میں چار احادیث مبارکہ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 مطابقت الاختراعات الختراحت کے اندر محدث ابو الفیض غماری نے با حوالہ ان تمام حدیثوں کو درج کیا ہے بوالہ درج کیا ہے ابو الفیض غماری نے مصر سے جو کتاب چھٹی ہے میرے پاس موجود ہے عربی میں متاب قت الختراحات الحسری میں نے اس کا حوالہ دے دیا کہ جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان کا حوالہ دینے کی بجائے اس سے دیکھ لیجی بہرحال یہاں حدیث مبارکہ حدیث کی کتابوں میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے اور بات جو ہے وہ سیاستتا سے باہر ہیں تبرانی میں ہے وغیرہ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے محدث ابن وضاح کی کتاب البدع میں بھی ہے جو پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں وہ اے بن وزا وہ حدس امام بخاری کے استادوں میں سے ہے ساتھیوں भाँ میں سے ہیں ان کی کتاب ہے کتاب البدا جو میرے پاس پڑی ہے موجود ہے اس کے اندر ہے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کر رہا ہے وہ فرماتے ہیں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 سکولوں میں ادھر ادھر بھیجتے ہیں وہ زنا کے لیے بھیج رہے ہیں زنا ان کو پتا ہے ہر جنا عام ہو رہا ہے جی یہ سب زنا کے اڈے ہیں اسپتال ادھر ادھر ہر ہر طرف زنا عام ہوتا ہے کتابیں چھپ چکی ہیں زنا تمام سرکاری دفاتر اور سرکاری جو ادارے ہیں ان میں کہاں کہاں زنا ہوتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے جی جن سی بے راہ روی اور قوموں کا سوال کتاب ہے اردو میں بازار میں چھپ چکی ہے آپ نے دیکھی اور میں نے مطلب بہت تقسیم کیا ہم نے تو دوسرے پروفیسر لکھنے والا اس نے لکھ دیا اس نے بتایا یہ جہاں پر بھی عورت گئی ہے زنا کے لیے استعمال ہوئی ہے جنا اور نہیں بچ سکتی سب کچھ لکھا ہے جی سارا کچھ لکھا ہے اس نے حوالے دیے اس نے پورے پاکستان کا سروے کیا اس نے کہا کوئی ایسا اسپتال کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر عورت گئی اور پھر زنا نہ ہوا پروفیسر لکھ رہا اب ترکالس کا نام تو, تو حضرت م. یہ کیا اپنی ماں بہن کو وہ بدکاری کے لیے استعمال نہیں کرنا کوئی دوسرے سے کروانا اور خود کرنا م. ہے م. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا فرمایا با... لوگ ماں اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں کیا رسول اللہ م. کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں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 جب اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت تباہ کرنے کا کوئی سبب بن رہا ہے تو سمجھو یہ بغیرت خود خود بر برباد کر رہا ہے ہیں خود بدکاری ہے اس کو بہن چود ماں چود ایسے ایسے کب دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بیٹی چود ہے ماں چود ہے بہن چود ہے وہ کر رہے جو اپنی عزت کو برباد کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے وہ خنزیر سمجھو خود لوٹ رہا ہے خود برباد کر رہا ہے بالکل صحیح ہے تو اب جناب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 جو زبان میں ہے وہ چکھنے کی کرایہ اس کو کہتا ہے قوت ذائقہ ذائقہ سمجھنے بات کیا اچھا اور حضرت جی جو سونگھنے کی طاقت ہے ناک میں ہے नाके. اس کو کہتے ہیں قوت شام ماں قوت شامہ اور ایک ہے جس کا تعلق پورے بدن کے ساتھ ہے وہ ہے محسوس کرنے کی میں نے کچھ ہے لگی ہے یاد کہتے ہیں نا مجھے لگی ہے کوئی چیز ٹھنڈی لگ رہی ہے گرم لگ رہی ہے بالکل بالکل جی جی یہ باہر جسم کو محسوس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قوت ماسا ماسا ماس کرنے کی طاقت روحان یہ پانچ طاقت اب سائنس کس کو کہتے ہیں کہ جو تجربے کے ذریعے ان پانچ قوتوں کے میں قوتوں میں سے کسی ایک قوت کے ساتھ قوت کے ذریعے جو علم آتا ہے بار بار تجربہ کرنے سے اس کو سائنس کہتے ہیں no. اس کو کیا no. no. کہتے ہیں سائنس no. مثلا کہ جی سائنسدان نے بار بار دیکھا کہ پانی ہوا بن جاتا ہے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 مثال کے طور پر اقریات کباب یہ جو سائنس دان ہیں جو یہ حواس تک باد رہتے ہیں ان کے آگے فلسفہ ہوتے ہیں ہاں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 وہ کیونکہ کہتے ہیں اسی چیز کو مانو جو حواس کے ذریعے ہو حواس سے حاصل ہو سائنس و شلم کو کہتے ہیں تو تجربات سے حاصل ہو سے حاصل ہو تو حضرت جی حواس خدا کو نہیں دیکھ سکتی آنکھوں سے خدا کیسے نظر آتا ہے ایسے سارا دن آنکھیں تھکاتے رہو خدا کب نظر آ سکتا ہے وہ عقل میں آتی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 اس <mbell> نے بنایا اور بنا کر کھدائی کو چھوڑ دیا معطل ہے وہ اب وہ آگے چلا نہیں سکتا چل خود رہی ہے بنا وہ دیتا ہے وہ کہتے تھے اور یہ اب کے جو ہیں فلاسفہ یہ بھی دو ایک سائنسدان ایک فلسفہ ہے فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کائنات مشین کی طرح ہے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 یہ میکنک نظام ہے میکنیکل مشینری مشینری کی طرح یہ چل رہا ہے مکینیکل جس کو کہتے ہیں مکینکی نظام ہے یہ تو سائنسدان کھڑے ہو گئے آواز تک فلاسفا کھڑے ہو گئے اکل تک ارے بھائی اب عکل کے آگے بھی کچھ ہے جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی آج ہو کر رک جاتی ہے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 وہاں سے آگے فلسفہ چلتا ہے اور جہاں فلسفہ عجز ہو وہاں سے دین چلتا ہے आ نبی आ چلتا ہے رسول کا آغاز ہوتا ہے رسالت کا آغاز ہوتا ہے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے رسالت کی ابتدا ہوتی ہے دین کی ابتدا ہوتی ہے ارے بھائی حدیث بات میں آتا ہے جب آپ وزو کرتے ہیں اگر آپ مومن آدمی ہیں منافق نہیں ہیں جب آپ وزو کرتے ہیں تو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 بعض چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کو تیری دور بین نہیں دیکھتی لیکن نبی کے دل کا شیشہ دیکھتا دیکھو وہ کا جو جہان ہے اس میں غور کر خوابوں کے جہان میں آنکھیں بند ہوتی ہیں سائنسدان سے <huk> کہو پاگل کا بچہ خواب تو تمہیں بھی آتی ہوگی پاگل کے بیٹے وہ لانتی فنزیر خواب تو تمہیں بھی آتی ہوگی اگر تم کہتے ہو یہی آنکھیں دیکھتی ہے اور کچھ نہیں اور کوئی چیز نہیں جو دیکھے اور دیکھنے والی اور کوئی چیز اور کوئی آلہ نہیں ہے اب بتاؤ تمہارے حوال سارے بند جب سوتے ہو آنکھیں آند کان بن، بند زبان بند ناک بند سننا بند بولنا بند چکھنا بند بن، محسوس کرنا بند اب سوئے ہوئے اور کوئی ہوش نہیں گرمی اور سردی کا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 علامہ اقبال فرماتے ہیں جب سے سینس آئی ہے مسلمانوں کا عقیدہ اس نے ختم کر دیا ہے کیونکہ یہ غیرت مسلمان اتنا بےمان بن چکا ہے یہ غیب کے جہان کا ماننے والا تھا اللہ تعالیٰ میں کیا کہتا ہے ماسوس کو نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے بل ہے سورت بقرہ کھولو جاتے پہلی سورت دوسری سورت قرآن پاک کی الحمد شریف کے بعد سورت بقرہ ہے بے شک. بفی حد المتین غیبان فرماتا ہے کہ نہیں بے شک فرمایا ایمان والے وہ ہیں متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں آزاد بے شک بے شک اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب وہی ہے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 اسی وجہ سے اقلیات کے ڈھکوسلوں کے پیچھے چلنے والے خنزیر یہ سائنسدان فلاسفہ جو ہیں فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے جیسے میں آگے چل کر وزاد کروں گا اس خنزیر کے بقائد کی تو اس میں بتاؤں گا کہ وہ کیا فرشتوں کا مانا لیتے ہیں تو حضرت جی بات یہ ہے کہ سائنسدان محسوسات کو مانتے ہیں غیب کو نہیں مانتے بے اقلیات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 دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں جب ان, ان کے اندر کو دیکھا جاتا ہے کھولا جاتا ہے عقیدے کو کھولا جاتا ہے ختم ہوتا ہے بھی ایمان ہوتا ہے عقیدہ اس کا ہے ہی بل نہیں بل مسلمانوں بل والا بل ایمان ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ ایم, یہ سائنسدان کو مان چکا ہے اس وجہ سے ایمان ہو گئے اب حضرت <coughs>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 سائنس چلے گا شریعت کے پیچھے لیکن یہ جو خنزیر تھے سر تھد والے انہوں نے کہا نہیں خدا چلے گا سینس دان کے پیچھے رسول اللہ چلیں گے سینس دان کے پیچھے قرآن چلے گا سینس کے پیچھے قرآن کی ویسے تفسیر کرو جیسے نوز باللہ احمد ظالب سینس کہتی ہے جیسے انگریز کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو پتا ہے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 کہ کسی صحیح نقطے تک یہ ہمیشہ نہیں پہنچتے یہ بدلنا بتا رہا ہے ارے خدا کے بندے نبی کا علم بدلتا نہیں ہے نبی نے جو بات کر دی قیامت تک ایک رہے گی کہ نہیں کہ بدل سکتی ہے تو نیتری کہتے ہیں سیس اور یہ نجم الغنی خان دہلوی نے بھی لکھا ہے حضرت نیچری جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تابے قرآن کے نہیں بلکہ قرآن کو شریعت کو اسلام کو سائنس کے پیچھے چلاؤ سائنسدانوں کے پیچھے چلاؤ یہ نیچری کہتے ہیں اچھا اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان خنجیروں سے پوچھو بھی بغیرت کے بچے کن سائنسدانوں کے پیچھے چلائیں کون سی سائنس کے پیچھے چلائیں سائنسدان ایک پرانے گزرے ہیں یونان کے ہزاروں سال پرانے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 نئے یہ کہتے ہیں پرانے وہ کہتے تھے کہ زمین نہیں گھومتی آج یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے پھر نئے میں سے کئی ٹولے ہے کوئی کہتے ہیں گھومتی ہے کوئی نہیں گھومتی آپ پتا ہو قرآن قرآن کس کے پیچھے چلائیں گے بھائی तो वा, तो वा, قرآن تو کھلونا بن گیا کہ نہیں حالانکہ قرآن مجید ایک حقیقت ہے کائنات تو گھوم سکتی ہے اس کے پیچھے مگر یہ کسی کے پیچھے نہیں گھوم سکتی سمجھ آ رہی نیوٹن ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے بنایا یہ بم ایٹم بم جس میں بنایا یہودی تھا اس کا نام کیا نام تھا اس کا اس کا کشش اس کا نظریہ تھا اضافیت کا ہاں آئن سٹائن آئن سٹائن جو دی تھا اس کا نظریہ تھا کیا اضافیت کا نیوٹن جو ہے یہ سائنسدان تھا خنزیر اور اس کا نظریہ تھا کشش ثقل وہ کیا کہتا ہے کشش،, کشش ثقل کا کیا مطلب ہے وہ کشش مطلب ہے ہر بھاری جس محل کے کو کھینچ رہا ہے اچھا اب یہ نظریہ اس کا کیسے پیدا ہوا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 درخت گھوم رہے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ کیوں نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اس کا مطلب یہ نکلا یہ گھوم رہا ہے ہر گھوم رہا تو ایک خچ میں نے چھوڑ دی ایک خچ انہوں نے چھوڑی ہے نا ایک میں <laughs> <ایک laughs> نے چھوڑ دی اگر وہ سائنس دان ہے تو میں ان کا باپ سائنس دان ہوں کہ نہیں ہے ہائے ہائے ہائے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 فلانا وہ فلاں نہیں یار میں تو ہو بہو آواز ہی فلانے لگن ڈیندے جو کان خطا کھا گیا کہ نہیں جو خطا کھا جائے اس پر یقین کیسے کریں جو ملہ کہتے ہیں خنزیر گلام رسول شہیدی جیسے سیڈی جیسے شرب مسلم میں کہتا ہے اپنا اس میں دبان قرآن جو سے وکھی ہے سر سید کے ساتھ تعریف اور لکھی ہے اس میں وہ بئیمان کا بچہ کہتا ہے قرآن کو سائنسدانوں کے پیچھے چلاؤ قرآن کی تفسیر ویسے کرو جیسے سائنسدان کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں جہل کا بچہ تمہاری آواز تمہارا کان خطا کھا جاتا ہے سائنسدان کا کان خطا کھا جاتا ہے اب پتا بغیرت کیا قرآن بھی خطا کھاتا ہے مان مان مان جب, مان جب مان مان مان خطا نہیں کھاتا تو جو محفوظ ہے غلطی سے جو پاک ہے اس کو کیسے چلائیں گے خطا کے پیچھے اس وجہ سے چلنا ہے اب جو نیتری ہیں ان کی ایک پہچان پہلی آپ کے سامنے آ بھائی کیا کہ سائنس کو بنا لو آگے چلنے والا اور قرآن کو بنا دو پیچھے چلنے والا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 میں آج ہزاروں لوگ دکھاتا ہوں گی قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں ہزاروں لوگ دکھاؤں گا آپ کو کہ جو کہ جائیداد کے پیچھے شکے بھائی کو توڑ چھوڑ چکے ہیں ماں کو چھوڑ چکے ہیں باپ کو چھوڑ چکے ہیں رشتے داروں کو توڑ چکے ہیں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 اللہ تبارک و تعالی روز قیامت پہلے لاجواب کرے گا پھر دو وقت میں ڈالے گا یاد رکھنا میری بات کیونکہ عادل منصف ذات ہے انتہائی عادل ذات ہے وہ ذات جب تک کسی کے پاس جواب ہوگا اس کو جہنم کا راستہ نہیں دکھائے گا جب جواب بند ہو جائے گا اس وقت کہے گا چلو آپ گزرے مو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 امبر بیل بوٹی پڑتی ہے پیلے رنگ کی تاریں آپ نے دیکھی ہوں گی ان کی کوئی جڑ ہوتی ہے نہ کوئی اس کی جڑ ہے نہ کوئی اس کو پانی دیتا ہے بالکل پھیل رہی ہوتی ہے پورے درخت کا بیڑا گرک کر دیتی ہے کہ نہیں کرتی بالکل گنڈا ہے گنڈا گنڈے لسن یہ پڑے پڑے اگ پڑتے ہیں گندم کے دانے پڑے پڑے اگ پڑتے ہیں یہ کیا ہے تو بھائی کس کو قانون کہو معلوم ہوا اس خنزیر کے بچے کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہ اس کا اے اے اے اس کائنات کے اندر اس, کے اس کا ہم قانون کہیں گے ہاں بلکہ اس, کے اس ذات کی حکمت کہو لیکن جب چاہتا ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے جب چاہتا ہے جوڑ دیتا ہے یہ جوڑ توڑ اس کا کام بے ہے بے مالک ہے جس طرح چاہے بے شاید بے شاید بے شاید یہ نیچروں کی دوسری نشانی آ گئی دوسری نشانی آپ کے سامنے آ کیا کہ یہ قانون کہتے ہیں کہ قانونے عقل کے, کے اندر جو بات آئے وہ مانو جو نہ آئے آم امام احمد آم رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے ان نیچروں خنزیروں کے نظریات اور عقائد چند بیان کیے ہیں ادھر دو نشانی آپ کے سامنے آ اب باقی کچھ اس میں, اس میں سے بیان کرتا ہوں کہ وہ نیچری کیا کچھ بھونکتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں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 یہ سب وحشیانہ کام ہے غلام لوڈیاں بنانا وحشیانہ کام ہے یہ اسلام میں کوئی جائز نہیں رہا غیر مہذب طریقہ ہے جانوروں کا کام ہے ظلم ہے وحشت ہے برپریجت ہے یہ سرسور اور اس کے نسلی خنزیر جو ہے سپولی کب کا یہ نظریہ رکھتا ہے جبکہ غلام لونڈیاں بنانا سنت مستفیٰ ہے اور پرانے پاک کا اتنا جوازی حکم اتنا مضبوط جوازی حکم ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کہے یہ بات کہ غلام لونڈی بنانا راشیانہ کام ہے غیر مہذب کام ہے وہ کافر ہے مرتد ہے اور غلام رسول شہیدی جو ملا ہے برائل رو کا جو ملا ہے خنزیر نیچری اس نیسی بلہ نے کراچی والے نے سشرا مسلم میں لکھا ہے کہ باللہ من احمد یہ کام غیر مہذب ہے وہ خنزیر کا بچہ رسول اکرم کے گھر میں تو دو لانڈیاں پاکاں تھیں ایک سیدہ ماریہ قبتی عرضی اللہ تعالیٰ عا حضور پاک کا ایک صاحبزاد فرزند ارجمان ان سے جو رسول کے ایمان سے بتاؤ جو تمہارے سید المبیاب کے کام کو غیر مہذب کا وہ مسلمان ہے گا انگریز کے کام کو مہذب ہے اور رسول کے کام کو غیر مہذب کا جو حکم ہے جیسے آپ جانور مل لاتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں اس کا کوئی نکاح ہوتا ہے नहीं. اس کا نکاح نہیں ہوتا नहीं. اس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ بغیر نکاح سے آپ لیتے ہیں नहीं. جانور سے عورت جو لونڈی سے کام لینا ہوتا ہے نا وہ بغیر نکاح کے لیا جاتا ہے لونڈی اسلام میں وہ عام عورتوں کی طرح نکاح میں نہیں رکھی جاتی جب کافر پر جیسے یورپ کے مول کا ہے اگر کوئی آدمی ان کی عورت خرید کر کے لائے یہ عربی کفار ہیں اگر ان کی عورت یا ہندوؤں کی عورت خرید کر کے لائے اپنے پاس رکھے وہ لومڑی ہے اس کی وہ اب بھی رکھ سکتا ہے اور بغیر نکاح کے اس کے لیے لا لو گے اگر مول خرید کر کے لائے لیکن مسلمان عورت نہیں مسلمان عورت کو مول خرید کر کے لائے گا تو وہ ہرا آزاد ہے اس کو خرید کر کے لائے گا تو اور جہنوں میں دولت ہے چاہے نکاح کر کے بھی رکھے پھر بھی جو خرید کر کے لایا یہ خریدنا ہی آرام ہے لاؤنڈیاں اور کو خریدا جاتا یا ان کو جنگوں میں قید کیا جانا سمجھنی بات کی آ رہی اور نیچرلی طبقہ کیا کہتا ہے کہ گلام لاؤنڈی بنانا کیا ہے خیر مہذب کام ہے واشیانہ فیل آیا یہ تمہارے شریعت کے مسئلے کو واشیا نا کا اور سنو ہو سکتا ہے کسی کمزور ایمان کے دل میں یہ خیال آئے نکاح کے ساتھ کس نے حلال کیا ہے اور جب تم کہتے ہو یہ تمہاری بس میں نے ایسا کر لیا میں نے ایسا کر لیا وہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا میں نے قبول کر لیا یہ شیک غیر عورت حرام ہو حلال ہو گیا آپ پر کس نے حلال کیا اللہ تعالیٰ ورنہ کون ہے یہ لفظ ایسا کرو اگر کوئی آدمی بہن کیسا بہن کو جو کہے ماض اللہ کہ تو میری میں نے دیر سوچ نکا کیا وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا نکاح ہو جائے گا کیوں حالت لفظ تو وہی ہے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 اللہ تعالیٰ نے حرام کی تو بات یہی نکل نتیجہ یہی نکلا بھائی بات تو صرف حکم کی ہے کیا میں ایسے کسی کو قتل کرو گناہ ہے یا نہیں ہے گناہ ہے اور جہاد میں کافر کو قتل کیا جائے سوال کیوں مان گیا سوال ہے تو وہی قتل اللہ اللہ کر اچھا اور نشانی جو نیچری ہے وہ ہم بے علام کے معجرات کا انکار کرتے ہیں اچھا لیکن اس کا میں اصل مبدا اصل محرک بتاؤں کہ پچھلی بات جو نیچری کہتے ہیں غیر مہذب کام ہے یہ کیوں کہتے ہیں یہ بہن چوت بغیرت کے بچے جو ہیں یہ اس بات کے جو منکر ہوئے غلام لونڈی بنانے کے جواز کے جو منکر ہوئے ہیں نیچری کیوں ہوئے ہیں کہ سر خیت جو تھا خنزیر کا بچہ خنزیر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 نیچر کی نشانی ہے مگر بچے ہر کسی کو سب سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی دیوبستی ٹھیک ہے شیعہ ٹھیک ہے مرزائی ٹھیک ہے ہر ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہر کسی کو ٹھیک کہے گا مجھے جیسے کہتے ہیں مسٹر جناب کا کوئی کہتا ہے مسٹر جناب ہمارا اب جو ہر کسی کو ٹھیک کہے گا تو ہر آدمی ہر مذہب ہر فرقے والا دھوکے میں پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی یہ نہیں یہ تو ہمارا ہے ہمیں سے ہمیں کہہ رہا ٹھیک مسٹر جنا کو کچھ وابی کہتے ہمارا ہے شیعہ کہتے ہمارا ہے ہندو کہتے ہمارا ہے سکھ کہتے ہمارا ہے بریلوی کہتے ہمارا ہے کوئی... یہ برائلر جو بریلوی تو نہیں کہتے کہتے ہمارا ہے کیوں کہتے ہیں ہمارا ہے اس وجہ سے کہ وہ سب کو ٹھیک کہتا تھا جب سب کو ٹھیک کہتا تھا تو اب شیعہ نے کہا سنا جب یہ مجھے ٹھیک کرا اس نے کہا یہ تو حضرت شیعہ ہے جب بھاپھی نے سنا میں کہ ہمیں ٹھیک کرا اس نے کہا بھاپھی ہے نے کہا ٹھیک کہ اس نے کہا ہندو ہے حالانکہ وہ خندیور کا بچہ کسی کا نہیں ہے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 تمہارے کل ساتے چالیس میں, میں بھی آ کر ہاتھ اٹھا کر اور لنگر تن رہا ہے آپ کیسے پہچانیں گے یہ کافر پورت بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آئے مبارکہ میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی شان ارگز نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ ان کو بلی پاک کا پتہ نہ چلے محتا یمیز من الطیب سبحان اللہ. سبحان اللہ یہ سورہ آل عمران ہے سبحان سورہ آئی. آل عمران ہے اور آیت نمبر ایک ہے ایک سو آیت میں اللہ تعالی ایک سو, ایک سو کا پہلا حصہ اس کے اندر ہے تم ہلئی حتا یمی خبی زمین میں اللہ کی شان ہرگل نہیں <سطور> کہ جس حال میں تم ہو اسی حال پر ہی تمہیں چھوڑ دے <سطور> <سطور> نہیں بلکہ کیا کرتا ہے خبیش یعنی پلیت اور پاک سے پلیت کو پاک سے جدا کر دیتا دے کیا مسئلہ ب... کافر اور منافق مومن اور منافق کو اللہ تعالیٰ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 نیچر اور قانون فطرت کے خلاف نہیں ہوتا جو ان کا شیطانی بنایا ہوا ہے جب نہیں ہوتا تو معجزات کے وہ منکر بن گیا وہ کہتے ہیں معجزات ہیں کرامات ہیں اور جو ایسی بات کہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پکا نیچری اور مرتد ہے درا اسلام سے ہارج ہے بے شک بے شک آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ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 تو مسلمان تو بھائی قتل کر دیں گے مجھے <تصفح> وہ میرے ساتھی نہیں لگیں گے ظاہر ہے ان کے تو دل دماغ میں جنت جنت دولت کا تصور پکا ہے okay. مضبوط ہے عقیدہ تو اب ایسا کرو لفظ رہنے دو مانا بدل دو لفظ رہنے دو اب اس نے مانا کیا بنا دیا جنت کا مانا اس نے کر دیا بھائی خوشی جو محسوس ہوتی ہے یہ جنت ہے اور دودک کا مانا کر دیا جو غم ہوتا ہے یہ دکھ یہ کیا ہے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 اور پھر فرشتوں کے وجود کال کا حضرت امام ہے اس میں فرما رہے ہیں اور یہ فرشتوں کو وجود کہ انکار اس نے اسی تفسیر میں کیا ہے یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ جن فرشتوں کو نہیں مانتے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے نیکی کی طاقت اندر ہے اس کو فرشتے کہتے ہیں اور جو بوئے کی طاقت انسان میں ہے اس کو شیطان کہتے ہیں اور کوئی شیطان ابلیس علیحدہ نہیں ہے کوئی علیحدہ فرشتے نہیں ہے انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے ہاں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 فرشتہ نظر ہونا کتے کا بچہ اگر تیری دوربین فرشتہ دیکھ لیتی تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا سمجھنی بات کیا تو فرشتوں کے وجود کا شیطانوں کے وجود کا وہ منکر انکار کر دیا تھا یہ نیچریوں کی پہچان اور ہو گئی ہے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 یہ آسمان سات ہیں اور سات طبق آسمان ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں ہے جی اور پھر اتنا اتنا موٹے ہیں اللہ نے جس چیز سے چاہ بنایا ان کو ہمیں حقیقت ان کی کوئی معلوم نہیں ہے جی لیکن سات آسمان مضبوط قرآن فرماتا ہے سات انشدہ سات مضبوط لیکن یہ خمدیر کے بچے کیا کہتے ہیں سائنسدان اور یہ یہ کہتے ہیں یہ آسمان جو ہے نا یہ حد نگاہ ہے یہاں پر ہماری نگاہ رک جاتی ہے یہ فضا ہے تو مضبوط جسم نہیں ہے کسیف سا جسم نہیں ہے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 یہ تمہاری نگاہ رک گئی ہے آ گیا کوئی وجود نہیں ہے نگاہ گئی ہے محسوس ہو رہا اگاہ اتے کوئی نہیں ہونا اتنے جاؤ گے پھر آسمان کو نہیں یعنی ابھی دوڑ آتے نے خلا ہی خلا ہے یہ نگاہ کی حد ہے بس نگاہ رکتی ہے تو کچھ محسوس ہوتا ہے تو اس کا منکر کون ہے وجود آسمان کا منکر کون ہے کافر ہے یہ بھی نیچری ہے اگر تم کسی کے زبان سے یہ سنو تو سمجھ جاؤ یہ کافر ہے بات نہیں سمجھ آئی نیچری ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ آدم حوا کے قصہ جو قرآن میں آتا ہے یہ مثالیں ہیں نہ کوئی حقیقت میں آدم نہ ہے نہ ہے یہ کہتا ہے کیونکہ نسل تو وہ لنگور کی بن گئے وہ تو, تو, تو کہتے ہیں کہ ہم لنگور کی نسل ہیں انہوں نے لگے حضرت آدم ہوگا اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں ابتدا میں انسان ہے بان جیسا تھا جو آدم حوا کے وجود کا انکار کرے اور کہے یہ جی اللہ تعالی نے ایسے مثالیں دی ہیں نا اس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 کپڑے بھی جلنے چاہیے تمہارے کسی کو نشے نشے پہ لگا کر پھر اس سے مطالبہ کرنا کہ بھائی نشے ہی نہیں بننا کیسے جی بات ہے زہر کسی کو زہر کھلا کر اس سے کہنا کہ مرنا نہیں ہے مرنا نہیں تو ایسی بات کیا باتیں ظاہر واضح کرنی پڑتی ہیں نا لم ایک بار فرماتے ہیں رمض وی ہی اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی وہ فرماتے ہیں یہ ہماری قوم اتنا بےوقوف بن چکی ہے کہ ان کو اشارے میں بات سمجھ نہیں آتی عقل والے کو سمجھ آتی ہے ان کو اسی وجہ سے چٹا صاف کر کے سمجھانا پڑتا ہے <laughs> بے شک <شاید. laughs> یا نو سے قرآن کو عقل کا تابع بتایا گیا اور نشانی آ جو کا ہے قرآن عقل کے تابع ہے عقل کے پیچھے ہے سائنس کے پیچھے ہے وہ کافر ہے اللہ لال مرتاد ہے اسلام سے خارج ہے جس بنا پر یہ خنزیر ہو کافر ہو رہا ہے یہ غلام رسول شہیدی آلاد حضرت کے فتو کے مطابق وہ ملا کافر ہو رہا ہے وہ نیچری ہے نا نیچری بن گیا پکا نیچری بن گیا بات نہیں سمجھ آئی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 سر سید کہتا تھا یہود نسارا مومن ہیں جنتی ہیں مسلمان ہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ کہتا ہے فطرت اسلام اسلام فطرت لہٰذا ہر علاقے کی فطرت طبیعت مزاج جو کچھ ہے وہ صاحب اسلام الہا انگریز جو آن، ہے مسلمان ہے وہ جنتی ہے سب وہ بغیر کا بچہ انگریزوں کو جنت کی دعا دیتا تھا لیکن ٹھیک ہے بھائی جنتی تو ہیں اس کے نزدیک لیکن اس کے نزدیک تو جنت ہی نہیں ہے اس کے نزدیک جنت کون سی ہے جنتی کون سکھ وہ کہتا ہے یہاں پر اجاشک کریں ہماری دعائیں تو یہی جنت ہے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 یہود نسارم اچھا یہ تو آپ نے آج اکثر آپ سنیں گے بابا یہود نسارم تو اہل کتاب ہے ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ وہی نیچری ہے اب دیکھو تمہارے محلے میں آپ سمجھ لو نیچری بول رہا ہے جو کہتا ہے کہ یہود کو کافر نہ بلکہ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ بھی نیچریوں کی نشانی ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی کو کافر نہیں جائے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی وقت مسلمان ہو جائے فلانا جو کافر کو کافر کہنے سے روکتا ہے سمجھ لو یہ خود کافر ہے نیچری نیچری یہ بھی یہ بھی نشانی ہوگی کہ جو کہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے حالانکہ پاگل کا بچہ پہلے خود کہہ رہا ہے کافر کہتا ہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کافر تو پہلے کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوتا ہوں سچی بات پہلے منہ سے خود کہہ رہا ہے اور یہ فتوے کی بات ہے جو کافر کو کہا. سنو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہوتا, ایک ہوتا ہے بالخوا ایک ہوتا ہے بلفیل اس وقت آپ مسلمان ہیں مومن ہے الحمد نہیں ہے اللہ کے سے آپ اور ہم مومن ہے سلمان کل کیا ہوں گے ہمارے اندر ایک طاقت ہے یعنی صلاحیت ہے کافر ہونے کی بھی مومن ہونے کی بھی صلاحیت ہے لیکن بل فیل تو ہم مومن ہیں طاقت ہمارے اندر صلاحیت ہے بل کوا ہم کافر لیکن حضرت جو, کسی کو مومن یا کافر کہنے کے لیے صلاحیت نہیں دیکھی جائے یہ <coughs> دیکھا جاتا ہے فی حال کیا ہے <coughs> فی جو مومن ہے اس کو مومن کہنا پڑ ہے جو نہیں کہے گا وہ کافر ہو جائے گا اور جو فی کافر ہے اس کو کافر کہنا پڑ ہے جو نہیں کہے گا وہ کافر ہو جائے گا کل کیا ہوگا مرے گا کس حال میں وہ صلاحیت ہے وہ حکم شریعت کا فی پر چلتا ہے صلاحیت پر نہیں چلتا بعد میں کیا ہوگا یہ شریعت نہیں دی. बे बे बे بات دیکھا ہے دیکھ باتیں بے شو, بے شو. تو یہ جناب وہ oh, جی کسی کو کافی نہیں کہیں جی پھر آگے سنیے یہ آل حضرت کی باتیں ختم کر لیتا ہوں محب پھر آپ فرماتے ہیں نیچرلی یہ بھی کہتے ہیں بھی ہاتھ سے کھانا کھانا یہ کچھ بے تہذیبی ہے تہذیب کے خلاف ہے کانٹے سے کھانا چاہیے یا کپڑے چڑھا کر के کے ساتھ کھانا چاہیے یہ है ہے اور ہاتھ سے کھانا اور चाटना چاٹنا یہ کیا بدتمیزی ہے یہ के کے خلاف ہے के کے خلاف ہے یہ انگریز اچھا نہیں سمجھتے لہذا ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ نیچریوں کی نشانی ہے کہ रसूल को رسول کو بے تہذیبی وہی کہہ سکتا ہے کافر کا بچہ ورنہ مسلمان یہی تہذیب سمجھتا ہے کہ جو ہمارے رسول کی سنت پہ ہے وہی سب سے بڑی تہذیب ہے سلام سلام کہ ہاتھ سے کھانا تہذیب کے خلاف ہے اور رسول اکرم کے کئی کام ناب غیر معذب تھے نعب اللہ احمد یہ خنزیر کے بچے یہ کہتے ہیں نیچری تو با اب با تو انگلیاں چاٹ رہے ہو کسی کے سامنے جو کراہت کرے نفرت کرے سمجھ لو نیچری کا بچہ ہے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 کیونکہ وہ یہ سب سائنسدانوں نے شیطانی کی ہے نا جی بالکل بالکل کیونکہ یہ سائنسدانوں کے پیچھے چلاتے ہیں سب کچھ لہٰذا انہوں نے کیا کرنا ہے خندیروں نے انہوں نے خدا رسول کی بات کو غلط کہنا ہے انگریز کو غلط نہیں کہنا جی اعلی <سؤال> حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاور رضویہ شریف چودھویں دل سے نیچری علامات اور نظریات چاند پیش کیے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 آپ کا فتوا مصطفیہ ہے آپ نے بھی خوب نیچروں کی دھنائی کی ہے اور خوب ان کی نشانیاں بیان کی ہیں <سلام> آپ فتوا مصطفیہ شفا نمبر 604 پر فرماتے ہیں کہ <سلام> <سلام> ان کے خیال میں کفر کرنا کفر بکنا کچھ عیب نہیں کافر کہنا عیب ہے یہ ایک نشانی اور آ گئی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 یہ کیا انسانیت ہے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہے ہاں جی تو کافر کہنے کو عیب سمجھنے والا وہ بھی نیچری ہے جو کافر کہنے کو عیب سمجھے سمجھ لو نیچری آپ یہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں جب تو کفر بکنے والوں کے طرفدار ہیں اور تکفیر کرنے والوں سے یعنی کافر قرار دینے والوں سے برترے پہ ہیں کوئی کہتا ہے اب یہ اور نشانی شروع ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب ان کے یہاں تو کفر کی مشین ہے کیا مطلب کہ جب کسی دین, لوگوں کا دین ایمان بچانے کے لیے کسی مرتد کو کافر قرار دیں مسلف علماء حقانی ربانی اور کہیں کہ یار یہ کفر, کفر ہو گیا ہے تاکہ کفر کا دروازہ بند ہو اور وہ بھی خبیص واپس آئے جس طرح کے بارڈر پر بارڈر پر پہرا ہوتا ہے ادھر ادھر آنے نہیں دیتے کیوں نہیں آنے دیتے بھائی تاکہ ملک محفوظ رہے کوئی ادھر کا ادھر نہ شرارت کر جائے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 ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلمان ہے سمجھو یہ بھی نیچری ہے یہ امام اہل سنت کے بیٹے لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں پھر وہ یہی کہتے ہیں جی ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلمان ہے یہ بھی کافر وہ بھی کافر سب کو کافر کیے ڈالتے ہیں فرمایا یہ نیچری خنزیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے جب یہ سب کو کافر کہتے ہیں تو انہوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا ارے بھائی یہ اسلام کا دائرہ انہوں نے تنگ کریے تنگ ذرا جو لوگ ہیں بس توبہ توبہ کہتے ہیں نا یہاں بالکل کہتے ہیں تو سنو پہچانو کہ نیچری ہے اللہ تلے ایسی نیچری ہو ارے بھائی میں کہتا ہوں اس خنزیر کو پہچان لو اے میرے بھائی مسلمانوں اے میرے پٹھان مسلمان بھائیوں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 بھی تو سارے باطل فرقے کھڑے پکے پختہ مسلمان ہیں جتنا باطل فرقے ہیں نیچریوں کی نگاہ میں کوئی مرتا دو چکا ہے سب وہ سب اچھے ہیں ان, او ان او سب کے خلاف, او خلاف, او او او او خلاف او بولنا منع ہے جی یہ فتنہ فساد ڈالنا ہے جی امت کو پھاڑنا ہے چیرنا ہے جدا کرنا ہے تفرقہ ہے پھر کواری ہے کبھی اس کو کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے فرمایا یہ نشانی ہے ان کی نیچری کی اور عجیب یہاں پر بات یہ ہے کہ خان پر کٹورا ہے ضلع رحمیا خاں میں تو اس کے ساتھ ہے قصبہ ہے اس کو کہتے ہیں گڑی شریف گڑی اختیار خان اچھا وہاں دربار ہے خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ ہے جی وہ صوفی بزرگ گزرے ہیں تو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 یہ تاریخی کلمہ ہے ان کا عربی میں خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کے بیٹے مبارک کے فتو شریف کی تقریض اور تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں حاضہ هو الحق فرمایا یہ جو کچھ نیچریوں کے خلاف لکھا ہے انہوں نے یہ بالکل برحق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے, شا. بے شا. آگے ان کے دستخط ہیں عبد النبی المختار محمد یار سبحان اللہ محمد اللہ یہ ان مو... کی ہاں یہ عبد النبی المختار اپنے آپ کو وہ کہتے تھے نبی مختار کا بندہ عبد النبی المختار نام شریف ان کا تھا محمد یار بہاول پوری بقلم خود یہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ اب میں نے میں نے یہ سوچا میں نے کہا یار جو ان کا پوتا ہے نا میں نے بات پہلے کی ہے کہ آپ درباروں میں بھی نیچرک سے ہوئے ہیں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 <turs> پہنچانا چاہیے فون کے ذریعے کسی طرح متعلق کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے دادا جی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بتائیں ہیں کیا ہے ان کے متعلق ہاں یہ آپ کے تو یہ نہ مرید بچتے ہیں نفیر بجتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی کے نہیں آ رہی یہ پاک اور علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں یہ خبیب و طیب جدا جدا ہو رہے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سبحان اللہ اللہ تو حضرت جی ان کے جو اور خیالات یہ سب کفر، کفریات چل رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مرتدین ہیں کفار ہیں جو مرتدین ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کو جو کافر نہ کہنے دے جو کافر کو کافر نہ کہنے دے وہ خود مسلمان کیسے رہ سکتا ہے یہ تو فتوا ہے فتو باہر شریعت میں ہی موجود ہے <تصفح> پھر جناب جی یہ کہنا کہ کسی کو کافر قرار دینا ہے. یہ نہ تنگ نظریہ فلان ہے یہ یہ بھی خود کو فرا ہے مل.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 جبریل امین تو یہ بہج کا تو انکار ہو گیا جی جی اس وجہ سے ان کے نزدیک واحج کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی واہی نہیں آتی کہ ان کے, کے مصنوعی شیطانی قانون فطرت کے بعد خلاف ہے جی کہتا ہے کہ وہی کو نہیں آتی جی واحج کس کو وہ کہتا ہے خنزیر کا بچہ وہ کہتا ہے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 اپنی تفسیر اور تعدیب الاخلاق اور مقالات جو ہیں سر سور کی ان کتابوں میں اس نے یہ سب باتیں کی ہوئی ہیں اسی وجہ سے وہ نبوت کو کیا کہتا ہے اور یہ خصوصی عام حوالہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ مظاہب الاسلام میں مذاہب الاسلام میں اس نے یہ نبوت اس کے نزدیک کیا اور بحج کیا ہے وہ ساری وضاحت کی ہے موری نجم الغنی خان نے مطلب جی جناب مذائب الاسلام میں اس نے تو وہ نبوت کو کیا سمجھتا ہے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 لہذا ہندو میں بھی نبی ہے یہودیوں میں بھی نبی ہے یہودی بھی نبی ہیں, یہودیوں کے پروفیسر صاحب نبی ہیں کے بڑے نبی ہیں رسول ہیں اور جناب جی ہاں جی یہ ہر قوم کے اندر یہ ہر قوم کے نبی ہوتے ہیں جو ہوتا ہے جو کسی قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ اس قوم کا نبی ہوتا ہے لہذا راجپوتوں کا بھی نبی ہے اگر کوئی راجپوتوں میں اچھا آدمی ہے بڑی عمر کا ہے یا اچھا کوئی آدمی دے رکھتا ہے اس طرح کے وہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو سمجھو وہ نبی ہے تو وہ ریفارمر کرتا ہے مسلے کرتا ہے اس کا معنی تو وحاج کا مانا وہ بگاڑ کے کر دیا غیرت کے بچے نے جی کہ وہ خیالات ہیں نبی کے اپنے وہ آج خیالات ہیں اور نبوت کا کیا معنی کر دیا وہ ملک صفت ہے تعلیم الاخلاق کی اخلاق اچھے کرنے کی صفت ہے وہ جس میں بھی ہوگی وہ نبی ہے لہٰذا انگریز سب نبی ہیں انگریزوں کے پروفیسر سب نبی ہیں یہ سر تور ہے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 اب بتائیں جناب oh, wow. تو حضرت جی جس کو س... کہو سنو وہ خنزیر کا بچہ یہ کہتا ہے کہ نبی مسلم اب تمہیں ج... وہ پتا کہ نیچری ہے لیکن اب یہ دیکھو کہ یہ سائنسی سائنسدان انگریز اور یہ خنزیر کے بچے جو ہیں سکولی طبقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتا ہے یہ اسی معنی میں نبی رسول سمجھتا ہے یہ عرب کے لوگوں کی اصلاح کرنے والا تھا اپنے دور میں کیونکہ نبوت اور افارت کے انہوں نے مانا بدل دیا جیسے جنت کا معنی انہوں نے بدل دیا تو آپ پاگل ہوگا جو کہ وہ لوگ رسول کا نام لیتے ہیں تم کافر کہتے ہو وہ نبی کا نام لیتے ہیں تم کافر کہتے ہو اس کو کہو پاگل کا بچہ جنت کا بھی نام لیتے ہیں وہ جنت کا بھی نام لیتے ہیں لیکن جب جنت توزک کا بدل تبدیل کر کے رکھ دیا اسلام کے خلاف بنا دیا تو کافر تو ہو گیا جب نبی کا مانا بنا دیا کہ وہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے بس وہ ارب کی اصلاح کرنے والا تھا تو ایک حنزیر کے سکول کی کتابوں میں جو رسول کی نعت لکھتے ہیں وہ اسی مقصد سے لکھتے ہیں کہ تاکہ ایک تو منافقت ہو جائے ہاں جی لوگوں کو پتا نہ چلے کہ ہم کیا ہیں کیا بلا ہیں لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار رسول کو متی ہے رسول کی دیکھو تعریف کر رہے ہیں حمد ناد کر رہے ہیں ہاں جی اللہ کے حمد کر رہے ہیں حالانکہ یہ خنریر کے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عرب کا ایک اصلاح کرنے والا تھا وہ نبو ریفارمر تھا ایک مسلح تھا بس ہاں جی یہ ساری کائنات کا رسول اور ساری کائنات کا یہ فلان اور اللہ کا وحج لانے والا اور سب سے بڑا یہ, تو یہ کوئی نہیں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 وہ عرب کا مسلک اصلاح کرنے والا ہے بس لوگوں کا ایک اصلاح کرنے والا تھا اس نے اپنے وقت میں اچھی اصلاح کی جب وہ چلا گیا آپ لوگ دوسرے اصلاح کریں گے انگریز اصلاح کریں گے جو بھی اصلاح کرے گا اب ان کی بات ختم ان کی جاری یہ تازہ لگائیں کتنا باریک باتیں ہیں اور تم دھوکے میں پڑے ہوا کہ سکول کتاب کام ہم رسول کا ذکر ہے رسول کی نعت پڑی جا رہی ہے محفل نہ تو ہو رہی ہے اور اندر سے دیکھو کیا کر رہے ہیں عقیدے کیسے ختم ہو رہا ہے تو یہ ان کے نزدیک نبوت اور اس کی بات آ بات سمجھ آئی کہ نہیں آگے. آگے وہ یہ کہتے ہیں اگلی نشانی سنیے حضرت سرفور جی کہتا یونانی فلسفہ یونانی فلسفہ اور انبیاء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 وہ ایسے رنگ ڈھنگ میں کر جاتے ہیں ناماکول انداز میں جو آن،, ان پر جاہل آدمی جن کو سمجھ جاتے ہیں ہاں جی لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح یونانی فلسفیوں کی نگاہ میں جنت نہیں دولت نہیں فرشتے نہیں یہ سب الفاظ ہیں مثالیں ہیں اسی طرح نوز باللہ من ذالق نبیوں نے جو فرشتے جو باتیں کی ہیں وہ سب مثالیں ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں یونانی فلسفہ اور ان کے وہ کہتے ہیں یونانی فلاسفہ کی باتیں اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ عقل والے اور ان کی باتوں کو بدھو سمجھتے ہیں یہ کتی کا بچہ لکھ رہا ہے اس میں تفسیر اپنی اسی طرح عذاب الہی کا انکار کرنا سبحان اللہ بے شک یعنی کیا مطلب یہ سمجھنا کہ برے اعمال کی سزا مم. کفر کی سزا کے طور پر مم. کسی قوم پر جی. کوئی سختی نہیں آئی جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں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 کہتے ہیں کہ ہم اگر غفلت میں نہ رہتے اور پہلے ہی بندوباس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم عمارتیں مضبوط بنا, لیں بنا لیتے اور اب بنا لیں تو ہم محفوظ ہو سکتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے اور یہ قانون فطرت کے تحت ہوتا رہتا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے گرفت یا عذاب اور پکڑ نہیں ہوتی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 علماء ربانی حکانی جس چیز پر بھی اتفاق کر لیں گے سارے کے سارے ایک بھی مخالف نہیں ہوگا تو وہ بھی شریعت مطالعہ کی دلیل بن جائے گا اور شریعت مطالعہ کا مسئلہ بن جائے گا تو زور سید عالم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی جمع اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو سکتے گھوم سکتے ہیں لیکن بات ہے جمع نہیں کی یعنی کیا مطلب کہ کوئی شخص کوئی عالم ایسا نہ رہے جو اس بات کا مخالف ہو بے اگر کوئی مخالف رہ جائے تو پھر اجما نہیں ہوگا سب کے سب... سب... سب... سب... سب... سب اس کے ساتھ موا... متفق ہو جائیں تو بھائی جس مسئلے پر حضور کی امت کے علماء و مشائق جمع ہو جائیں گے بے مسلمان مومنین جمع ہو جائیں گے متفق ہو جائیں گے کوئی بھی مخالف نہیں رہے گا تو وہ شریعت کی دلیل ہوگا اور وہ مسئلہ شرح میں یعنی اس کا حکم شریعت کا ہو جائے گا وہ مسئلہ شری شمار کریں گے بے اس کو کہتے ہیں اجماع امت اجما اتفاق امت کا اتفاق بے شاید.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 بے شر اللہ تعالی نے فرمایا نا ہم قرآن کے اتارنے والے ہیں اور محافظ اس کا مطلب یہی ہے ہم اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہم بے و ہم جمع بولنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واہ کہ مومنین جو ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ جب تک یہ موجود ہیں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 یہ بھی نئی شریعت قرآن و سنت تک نہیں رکنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے جی قرآن سے سنت سے اجماع سے ہے فقہ سے بتائیں بے شک, بے شک شک ہاں یہ لفظ نہیں بولنا کہ قرآن و سنت ہماری شریعت کے چار دلائل ہیں قرآن سنت اجما قیاس سبحان اللہ, اللہ. مستحد امت مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ جیسوں کا قیاس جو ہے وہ بھی شریعت کی دلیل ہے ہاں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 کیا ان کی رہا ہے بلو بلو کیوں بھائی دیکھیں جو حدیش پاک میں آ کہ بھیڑیا اس بکری کو اٹھاتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے جو ریوڑ میں ہوتی ہے اس تک بھیڑیا نہیں پہنچ سکتا جو بھیڑ بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں جی جیڑی بکری جیڑی اجڑوں جیڑی آپ فرمایا بگیاڑا چی اگو بگیاڑا چوگی اس بیڑی اس کو اٹھا لیتے ہیں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 جیسے پیچھے اجماع چلا آ رہا ہے کہ قرآن کا معنی یہ ہے حدیث کا معنی یہ ہے قرآن کیا کی قائد یہ ہے فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا ہے جن ایک اتفاق چلا آ رہا تھا امت کا تو اس خنزیر نے اس اتفاق کو ختم کرنا تھا ختم کر کے امت کو پھر تتر بتر کر کے انتشر کر کے ہے جی تو انگریز کے پیچھے چلانا تھا تو اس کی مجبوری بن گیا کہ اجماع امت کا انکار کرے لہذا اس نے اجماع محمد کا اس لیے انکار کیا ہے کہ تاکہ جب ہم کہیں گے اجماع کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو میں اب جو مانے قرآن کے حدیث کے ہے جی جو شرع اسلام کے مانے جی ہر بات کے جو بگاڑتا رہوں گا میں جس طرح تبدیل کرتا رہوں گا کوئی میرے آگے کوئی بولے گا کیوں جب میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے دونوں اجما اتنا بڑی چیز ہے قرآن بھی اجماع سے ثابت ہوتا ہے ہم, ہم قرآن کو کیوں کہتے ہیں اللہ کا کلام ہمارے سب مسلمان شروع سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام تو معلومہ ہو قرآن بھی قرآن کا قرآن ہونا ہی اجماع کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے بے شک بے شک بے شک شک ہم سنت کو سنت کیوں کہتے ہیں ہم، ہمارے تمام مسلمان یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا یہ حدیث ہے بے شک یہ حدیث ہے حضور معلوم ہو سب کچھ اجماع سے ثابت ہوتا ہے بے شک بیشتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ جی اچھا تو حضرت جی اجماع امت کوئی دلیل لا حجت جاتا پھر آل لجمال ہے سب دلیل یہ اس کمزیر کا قول ہے یہ نیچری جو ہے وہ اجماع امت کا مخالف ہے اور پھر یہ کہہ کر یہ پرانے لوگ ہیں بات چھوڑو آپ پرانی باتوں کو یہ سمجھو اجماع کا منکر بن رہا ہے مم.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 اسلام کو پارلیمانی کہنے کا کہ یہ مطلب نعوذ باللہ من ظالب کے صاحب اکرم اخریت کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے دین کو بنا لیا یہ خدا محمد کے ساتھ اس کے ساتھ چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مل کر یہ اخریت کے ساتھ انہوں نے یہ اسلام کو بنایا ہے یہ کوئی خدا کا نہیں ہے یہ کوئی کسی خدا کا دیا ہوا نہیں ہے یہ اور لوگ زیادہ لوگوں کا ہے یہ جنرل مشرق تو کہا کرتا تھا کہ یہ اسلام مردوں کا بنایا وہ قانون ہے جس میں عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے یہ جنرل مشرق کہتا تھا یہ طرح حقیقت وہی نیچریت کی بات ہے کہ نیچری خنزیر یہ کہتے ہیں کہ اسلام پارلیمانی مذہب ہے پارلیمانی اسلام پارلیمانی نہیں اسلام م... کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں یہ خدا کا دیا ہوا ہے مستعفی پر نازل ہوا ہے اکن دیکھو ان خنزیر کے بچوں کے کیا شیطانی مقا... یعنی خیالات ہیں یہ کیا کافرانہ خیالات ہیں مرتدوں کے پڑھتے کل میں نے آپ کو کہا کہ نیچری کو پہچان جب مسلمان اپنی صفوں میں نیچری کو پہچان جائے گا یہ دنیا کے ہر فیتنے سے محفوظ ہو جائے نیچری ابلیس کا ظاہری روپ ہے حضرت اسلامی آکام کا مذاق اڑانا کٹھا بنانا کبھی فلموں میں مذاق ہو کبھی کہیں مذاق ہو رہا اسلام کے کام <تصحیح> کا مذاق اڑا ہے، داری کا مذاق اڑا ہے، کبھی کسی حکم کا کبھی کسی حکم کا جب مذاق اڑائے استجاع اڑائیں ان کی توہین کریں یا ان کا انکار کریں کسی حکم شری کا جو انکار کرے سمجھ لو یہ نیچری ہے کیا ہے وہ نیچری ہے جناب مرنے کے بعد کچھ نہیں بس زندگی یہی ہے جو دیکھ لی مرنے کے بعد بس اے جان بٹھا تھا اگلا کین بیٹھا یہ نیچری ہے اور اس بات کا نیچری ہونا ڈاکٹر غلام جیلانی برق میں یہ سکول کی تعلیم کا ایک حصہ ہے سکول کی تعلیم کا ایک حصہ سکول کی تعلیم میں جو سکھائے پڑھائے جاتا ہے خنزیروں کی طرف سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے اللہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں جی. جی تو یہ نظریہ اور سوچ رکھنا کہ مرنے کے بعد کچھ ڈاکٹر غلام جیلانی برک نے اپنی کتاب کیا نام ہے اس کا مسائل نو اس کے اندر اس نے لکھا ہے جو مکھی کی کہانی شروع میں لکھی ہے اس میں اس نے یہی لکھا، کہا ہے کیا زندگی یہی ہے اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ جی سیون اب پوتل نہیں ہے اس پر کبھی لکھا ہوا آتا تھا آپ پر اجیار آئے گی آپ زندگی سچ مچ باقی سب جھوٹ موٹ یہ سیون اب پوتل پر لکھا ہوتا ہے یہ نیچرت ہے اسی وجہ سے یہ مرتدین کافرین ہیں بے شک یہ, یہ صاحب نب والے یہ سب نیچری کفار ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ زندگی سچ سچمچ ہے حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ موٹ ہے آگے سچمچ ہے سمجھنی بات کیا یہ کہنا کہ پرانی لکیریں پیٹ سے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں یعنی کیا مطلب بزرگ نے دین کی کتابیں ان کی تقسیموں کو کہنا پرانی لکیریں جیسے غلام رسول سعیدی کہتا ہے <تصفح> وہ بھی نیچری ہے جو ہمارے اسلام کی کتب کو پرانی لکیریں کہہ کر نعوذ باللہ احمد ظالق وہ کوڑے میں پھینک دیتا ہے بغیرت کا بچہ وہ پورے اسلام کا من بن رہا ہے ہم پرانی لکیریں اس کو نہیں کہنا ہم نے خدا کا راستہ کہنا ہے وہ بغیرت کا بچہ وہ تو خدا کا راستہ ہے تم کہتے ہو کہ لکھی پرانی لکیر نیا دور ہے جی نئے دور میں یہ تفسیر نہیں لکھنی چاہیے نئی تفسیروں کی ضرورت ہے پرانی تفصیلیں نہیں چل سکتی نئی تفصیلیں لکھیں عقل کے مطابق لکھیں یہ سب کو انسان تقدیر خود بناتا ہے اسلام یہ کہتا ہے ہم جب ایمان پر ہیں تو ہم کہتے ہیں والقدر خی رہی و شر رہی آل مین اللہ تعالیٰ اچھی بری تقدیر خیر و شر تقدیر اللہ کی طرف سے ہے کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو جانتا ہے جب جانتا ہے تو لکھ دیا اب جس طرح اللہ تعالی جانتا ہے اسی طرح ہی وجود میں آ سکتا ہے اس کے برقراف نہیں ہو سکتا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 لیکن تقدیر برحق ہے تقدیر کے خلاف ہو نہیں سکتا لیکن یہ خنزیر بتاتے ہیں سکول والے اور نیچری یہ کہتے ہیں تقدیر انسان خود بناتا ہے اور تقدیر تقدیر پر ایمان رکھنے کو کہتے ہیں یہ تباہ پرستی ہے یہ وہاں ہے وہل کے آلات ہیں اس سے ترقی نہیں ہو سکتی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 شریعت رسول اللہ کی ہے اور ہے ڈنڈا بردار وہ کافر کا قانون بھی ڈنڈا بردار ہے سنو کافر کا قانون بھی ڈنڈا بردار ہے اور رسول اللہ کا قانون بھی ڈنڈا بردار ہے کوئی حکومت قانون بغیر ڈنڈے کے چل نہیں سکتا فرق ہے کہ کافر کا ڈنڈا ظلم کے ساتھ چلتا ہے اسلام کا ڈنڈا انصاف کے ساتھ چلتا ہے کیا اسلام نہیں کہتا چور کے ہاتھ کاٹو یہ ڈنڈا نہیں ہے اور کیا اور انگریز کا بچہ کہتا ہے سکولی نیچری کہتا ہے کہ چور ہیں ان کا جناب ڈاکو ہیں ان کا پولیس مقابلہ بنا کر مروا دو اور بغیرت کا بچہ چور کے ہاتھ کاٹنے کو ظلم کہتا ہے اور بندوں کو مروا دینے کو انصاف کہتا ہے لاکھ لانت تبت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 اور پھر اوپر سے نتیجہ یہ جی نکلتا ہے کہ دن بدن ڈکیٹی چوریاں بڑھتی ہیں وہ انگریز کا قانون چلاتے ہیں کلاشن کے میزائل اور ایٹم کے زور پر اور اسلام اپنا قانون چلاتا ہے تلوار اور طاقت کے زور پر یہ بھی ڈنڈا بردار ہے وہ بھی ڈنڈا بردار ہے وہ کفر کے لیے ڈنڈا بردار ہے ظلم کے لیے اور یہ انصاف کے لیے امان <سلام> یہ کتنا خنزیر ملہ ہے برائلر جنہوں نے جلوس نکالا جناب اور کہہ رہے تھے کہ ڈنڈا بردار شریعت گوارہ نہیں ہے لانتی کے بچے ہاں, ہاں یہ سرفراز گٹھا جو مر چکا ہے اور یہ جناب جس کو شہید دوزخت شہید کہتے ہیں یہ شہید دوزخت میں اس کو کہتا ہوں وہ اور جناب یہ بڑے بڑے ملہ جو ہیں برائلر انہوں نے جلوس نکالے جی ڈنڈا بردار شریعت گوارا نہیں ہے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 اس وجہ سے تو قرآن قرآن مزید کیا فرمائیں نقل فلق نے عظیم محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں حضرت سیدہ آشر سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا ہیں آپ نے فرمایا قرآن تو قرآن میں جہاد کا حکم ہے یہ نہیں ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا ہے نہیں ہے ادھر بھی تلوار چلے گی ادھر بھی تلوار چلے گی چلے گی کہ نہیں چلے گی تو جب چلے گی تو قرآن سارا قرآن سارا ہمیں ایسا فرما رہی ہیں یہ حضور کا خلق عظیم ہے جب یہ حضور کا خلق کے عظیم ہے سارا قرآن تو پتا چلا کہ قرآن اب الحمد سے لے کر بنناس تک اپنے اندر جو رکھتا ہے وہ سب اخلاق مستفیٰ <تصحیح> جب اخلاق کے ہیں تو جہاد بھی قرآن میں ہے تو جہاد بھی اخلاق مستفیٰ ہوئے اخلاق مستعفی کا حصہ ہوا جب اخلاق مستفاق کا حصہ ہے تو بھائی یہ کہنا ہے کہ اسلام شرابا خلق ہے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 یہ نیچری خنزیروں کا کام ہے جو کہتے ہیں جناب نہیں جنہیں نہیں یہ خلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں اور تلوار سے پھیلا ہے خلاق سے نہیں ہم اس دونوں باتوں کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں شراپا ہی فلق ہے خنزیر کا بچہ یہ تلوار کی جدائی کیسے کر رہا سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی تو جناب یہ اسی کے ساتھ پھر یہ کہنا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 وہ جیسے چاہے کریں اب کیا کرتے ہیں وہ انگریز نے کیا کیا نیچری کیا کرتے ہیں خنزیر کے بچے وہ دو ٹولے تیار کر دیتے ہیں یہ ہے وہ. ایک کو کہا تم مذہب کا نام لینے اور تم نے کہنا سیاست نہیں کرنی ہم نے سیاست جائز نہیں ہے دوسرے کو کہا تم نے سیاست کی بات کرنی ہے اور مذہب کی بات نہیں کرنی تم نے کہنا ادر دین کا کوئی کام نہیں ہے ریونڈ والے اور ساوی پگو والے یہ ہیں یہ خود کو کہتے ہیں مت ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں ہم دینی نہیں ہیں ہم سیاسی نہیں ہم دینی ہیں مذہبی ہیں سیاسی نہیں ہے ہمارا حکومت سے کسی سے اختلاف نہیں ہے جی انگریز سے اختلاف نہیں کسی حکومت سے اختلاف نہیں اسی وجہ سے ہر حکومت کے بڑے بڑے افسران ان کے اجتماع میں جاتے ہیں حکومت والے ان کی ریلے چلاتے ہیں حکومت والے ان کا بندوباس کرتے ہیں حکومت والے ان کو باڈی گارڈ دیتے ہیں حکومت والے ان کے سارے انتظامات کرتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں اگر یہ اسلام کے دشمن ہوتے اسلام کے دوست ہوتے عدت یہ خنزیر کے بچے رائب والے اور وہ اسلام کے دوست ہوتے اگر تو ایمان سے بتاؤ یار کہاں چلا گیا ایمان کہ فیصلہ نہیں کرتا دل کسی کا لانتی ہو چکا ہے اندھے ہو کر ملا کے پیچھے خنزیروں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں ان کے پیچھے خنزیر کا پاگل ہو رہا پاگل ہو رہا ہے کون کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے میں پوچھتا ہوں اگر یہ تمہاری حکومتیں تو اسلام دشمن ہیں یا نہیں ہیں ہے ان کی دوست کیوں ہے اگر ان کے پاس اسلام ہے تو ان کی دوست کیوں ہے بتاؤ سامنے آ گئے بتاؤ حفاظت دشمن کی کی جاتی ہے یا دوست کی دشمن دوست کی, دوس کی, کی جاتی ہے نا تو پولیس والے باڈی گارڈ کن کے ہیں حکومت پولیس والے باڈی گارڈ ان کے ریاستوں کے ہیں ان کے ہیں کہ نہیں ہے مجھے حکومت والے باڈی گارڈ دیں گے وہ کہتے ہیں کل کا مرتا آج مر جائے جان چھوٹے لیکن ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے پتہ کیوں جیسے کتا ہوتا ہے نا جو لڑا کا کتا ہوتا ہے نا اس کو بچا کر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کام دے گا اس کو پلاتے ہیں کھلاتے ہیں کما پا خوب پالتے ہیں بتا کے وقت آنے پر یہ کام کام دے, دے گا بھائی یہ ملا تم کا جو ہے اس طرح کا ان کو باڈی گارڈ اس وجہ سے دیتے ہیں آزم تارک کو اور یہ الرحمان فاروقی کو یہ سپاہ صحابہ والے یہ سنی تاریخ والے یہ دہشت گرد ٹولے خنزیر جو ہیں یہ وقت پر کام دیتے ہیں حکومت کو دہشت گرد ٹولے خنزیر جو ہیں یہ وقت پر کام دیتے ہیں حکومت کو اس وجہ سے ان کتوں کو پالتے ہیں ورنہ اسلام کے جو دشمن ہیں ان خنزیروں کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جو خدا رسول کا دشمن ہو وہ مومنوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے तो बार, तो बार. معلوم ہوا یہ نامومن ہے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 میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہ لفظ بتا رہے ہیں تمہارے یہ لفظ بتا رہے ہیں مذہبی آزادی کے کہ مذہبی آزادی تھی میں نے کہا تمہارے لفظ بتا رہے ہیں کہ کوئی پابندی بھی تھی بتاؤ وہ کون سی تھی کیونکہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ انگریز کے دور میں ہر طرح کی آزادی تھی تم نے یہ نہیں کہا میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو مذہبی آزادی تھی تو بتاؤ باقی پابندی کون سی تھی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 کہ حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی ہے ایسے نایسا. کہ نہیں بالکل صحیح کوئی صدر کے خلاف بولے کو کسی آ خبردار اندر کر دو اس کو میرے پر پرچے کس بات کے بنتے رہے ہیں جنرل مشرف کو مشرف کہتا ہے حکومت کے خلاف بولتا ہے فوج کے خلاف بولتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بالکل اب سیاسی پابندی کیوں رکھتا ہے انگریز میں نے کہو خنزیر کا بچہ دیکھو انگریز سیاسی پابندی رکھتا تھا اور آج آج بھی سیاسی پابندی ہے حکومت کے خلاف بولنے میں بولنے پر پابندی ہے کہ نہیں ہے کیوں پابندی ہے اس کو پتا تھا کہ اگر میری ظالمانہ کافرانہ منافقانہ غدارانہ حکومت کے خلاف کوئی آواز نکال اٹھائے گا تو وہ تو کل ختم ہو جائے گی میری حکومت کا یاد ہے اگر حکومت برقرار رکھنی ہے تو منہ بند کرو خبردار کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ایمان سے بتاؤ جیسے یہ خنزیر کے بچے کہتے ہیں یہ بھی نیچری کو نشانی ہے جی بی سلندر والے سچی خبریں دیتے ہیں جو جو یہ بات جیسے کہ من سے سنو سمجھو نیچری ہے خنزیر کا بچہ بی بی سلندر والے سچی خبریں دیتے ہیں اور میں نے کہا کتنی کا بچہ خدا جس کو چھوٹا کداب کا ہے تم کہتے ہو سچی خبریں دیتا ہے خنزیر کا بچہ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 تو انگریز بہترین کیسے ہے انگریز نے تو یہی کام کیا دیکھ دیکھ پروفیسر جو کتے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں <laughs> یہ پڑھا کر پھر کہتے ہیں کہ انگریز ہمارے موسم ہیں اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انگریز ہمارے موسم ہیں ہاں موسم تو پتا نہیں کیا کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں باس انسان ہے تو وہی ہے سب کچھ ہے تو وہی ہے ایک پنجابی دی مثال ہے اگ ل آئی تبل دی گھر والی بن گئی مالک بن بیٹھی کتی دا پتر انگریز آگ لے آیا گھر کا مالک بن گیا وہ خنزیر کا بچہ اگر تیرے بازو میں طاقت تھی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 اللہ اور دیکھتی ہے تیرا شکولی خنزیر اور تیری فوج پلیت اور یہ کتے کیا کہتے ہیں اسلام تو نوز بلّہ ذالک وہ ظالم ہے دہشت گرد ہے فسادی ہے وہ یہ ایسے بندے مارتا ہے جہاد ہے گرد اور انگریز کیا ہیں وہ اچھے ہیں وہ دیکھو وہ تو بہت اچھے ہیں کسی پر زیادتی نہیں کرتے کسی پر ظلم نہیں کرتے وہ تو سارے اسلام کے اصول وہی لے گئے ہیں اسلام پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ میں نے کہا کتّی کا بچہ یہ کون سا اسلام کا عمل ہے کہ آتا تو ہے مہمان بن کر اور جاتا ہے ڈاکو بن کر یہ کیا چکر ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہے وہ کون سی انسانیت ہے یہ oh, پر کیا کریں مر تو رہے ہیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں نیچری کو پہچانو نیچری کو یہ خندیر تمہارے اندر جو گھسا ہوا ہے یہ کافر کا چھوڑا ہوا کتا ہے یہ داڑی والا بھی ہوتا ہے بے داریا بھی ہوتا ہے پگ والا بھی ہوتا ہے بے پگا بھی ہوتا ہے ہاں جی مسجد والا بھی ہوتا ہے بے مسجدہ بھی ہوتا ہے چکلوں والا بھی ہوتا ہے پینٹو والا بھی ہوتا ہے ہاں جی یہ جناب جماعت میں جماعت والا ہوتا ہے تنظیم والا ہوتا ہے پیر صاحب ہوتا ہے حضرت صاحب ہوتا ہے قبلہ صاحب ہوتا ہے یہ بہن ہر طرح کا صاحب ہو جاتا ہے نیچری ایسی عجیب جنس ہے بچہ اچھا. یہ مزاری کا بچہ ہے کیوں لادین ہے اس کا دین مذہب نہیں ہے کوئی اس کا دین مذہب ہے پیسہ پیسہ پیسہ دنیا پیسہ شیور دنیا پیسہ کیونکہ جنت اتھی کو سمجھتے ہیں بے شا. تو میں نے کہا بتاؤ انگریز کے دور میں اور اب سیاسی پابندی ہے یا نہیں کہنے لگا میں نے کہا اب خنزیر تم کیا تعریف کر رہے ہو انگریز کی کہ اس نے مذہبی آزادی دے رکھی تھی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 جو مرضی کو بکواس کرے جو مرضی کو بولے قرآن کے خلاف بولے ہر کسی کو جی آزادی ہے, ہے جی ان کا پتا تھا انگریزوں کو جب اسلام کے خلاف ہر آدمی بکواس کرے گا زبان کھولے گا مذہب ہم کہیں گے کہ مذہبی آزادی ہے فکری آزادی ہے جو چاہے کوئی بولے کرے ہے جی جب یہ ایسا کرتے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی کے بکواس کرنے سے ایک لاکھ کا ایمان لائے ہوگا کسی کا دس ہزار کا کہیں لاکھوں کا کہیں کچھ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 اور سینی پابندی ہو حضرت فاروق اعظم کے سامنے آتی دنیا کا بادشاہ فاروق اعظم عام شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے بادشاہ فاروق اعظم عمر بتائیے یہ چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی چادر جب چادریں تقسیم ہوئی تھی ایک ایک چادر ملی تھی یہ دو آپ کے پاس کہاں سے آ گئی تو ان کو جواب دینا پڑا پابندی نہیں تھی سیاسی کہ حکومت کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا سیاسی گفتگو منا ہے لانا پر لانا بھیجو کروڑ بار جو ان خنزیر مار مار کے مار بچے یہ نیچری جو حکومتیں کر رہے ہیں حضرت فاروق کے کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ ایک میری بیٹے کی اور ایک میری ہے हा? یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا خبردار ادھر سیاسی گفتگو کرنا منا ہے خنزیر کا بچے تم یہ نیچری س... آ... انگریز کے بچے ہو فیرون کے بچے ہو تب فرون بھی تمہارا بہن چوت کسی کو بولنے نہیں دیتا اپنے خلاف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 کہ صحیح بولنا ہو صحیح بولنے کو اجازت تھی لیکن یار ناجائز فترا فساد ڈالنا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا اس کی اجازت کا اسلام دے سکتا ہے ہماری اب فتح و شامی آشے ابن عابدین جس کو کہتے ہیں اس میں صاحب لکھا ہوا ہے جتنا گمراہ فق کے ہیں ان کا جو بڑا ہے پت مذہب ان کا جو کٹ پینچ ہے ان کا جو سرپرست ہے جو سرپراہ ہے اس کے ساتھ پہلے مرادرہ کیا جائے مان جائے ٹھیک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 تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا قوم کے ساتھ کون لڑے گا لہذا ایسا کرو پولیس زیادہ سے زیادہ ڈال دو ان کے سر پر تاکہ یہ اٹھنے کا سوچے ہی نہیں جب اتنا پولیس سامنے ہوگی تو ہر آدمی ڈالو ابھیمان سے بتاؤ میں ایک ظلم حکومت کا عام ہر آدمی پر ظلم ہو رہا ہے یہ بدھو کہ میں کہتا ہوں کہاں بولے گی مجھے کہتا ہے چشتی دعا کر میں نے گال لا تمہیں زبان دیں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 جب بولے گا تو اس وقت زبان والا ہوگا یہ کہوں بولتی نہیں ایمان سے بتاؤ بتی یہ بجلی کتنا جاتی ہے کتنا وقت جاتی ہے روزانہ بارہ گھنٹہ لاہور میں اور ادھر تو پتہ آدھا دن جاتی ہے اچھا یہ بتاؤ جتنا جاتی ہے اتنا وقت کا بل معاف ہے آپ پر آتا ہے آدھا دن جب بند رہتی ہے تو بل تو پہلے کی نسبت آدھا آنا چاہیے تھا اگر کسی کا آدھار آتا ہے تو پانچ سو آنا چاہیے تھا اگر نہیں ہوگا بڑھ گیا ہے نا بند تو بند یہ کتے جی کے جی بچے ایمان سے بتاؤ ان کے ساتھ کا ظالم ہوگا یہ انڈیا ہے انڈیا انڈیا جانتے ہیں وہاں پر دو روپئے سے ہے آٹا اور یہاں پر <laughs> اوے اوے اوے خدا کا بندہ میں نے کہا بدبخت سیاسی سیاسی پابندی دینی آزادی یہ کام ہے فرونوں کا کن کا اور دینی پابندی اور سیاسی آزادی یہ کام ہے اسلامیوں کا تو اب حضرت انہوں نے کیا کیا نیچری قبکے نے انگریز کے اشارے سے انگریز کی کے کیونکہ انگریز کہتے ہیں ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہے اور انہوں نے اپنے علاقے میں ایسا کیا ان کو کہتے, <تصفيق> کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے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 عقائد ملتے ہیں پہلے نمبر پر عقائد ہیں پھر آداب ہیں پھر عبادات ہیں پھر عقوبات ہیں سزائیں پھر عبادات ہیں یہ پانچ چیزیں ملتے ہیں تو سزائیں جو ہیں وہ ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے تو اسلام کا تو یہ ظلم ہے یہ حصہ ہے اب انہوں نے کیا کیا نیچریوں نے کہ ایک جماعت کچھ پارک جماعتیں بنا دی یہ مذہب کے نام پر ہے یہ مذہبی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق Ravand wala! Ravand wala! Ravand wala! Ravand wala نہیں ریبنڈ والا ریبنڈ والا ریبنڈ والے کا بسترہ نہیں کھولا جاتا باقی سب کی جوتی بھی اتار لیتے ہیں بہن چوت یہ پولیس والے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو کیا کرتے ہیں ایمان سے بتاؤ جوتیوں کی بھی تلاشی لیتے ہیں شلوار بھی اتار کر تلاشی لیتے ہیں کئیوں کی نہیں کرتے ہیں اور ریبنڈ والوں کا بسترہ کیوں نہیں تلاش ہوتا ان کی گاڑی کو ہاتھ کو نہیں لگاتا کیوں یہ کہ اللہ آ رہا ہوتا ہے کیا ایک اومد بیلی جو. منوں کے اگلے دن یہاں پر ایک لڑکا آیا لاہور شہر سے وہ رائب کی جماعت کا تھا اچھا ہاں جی میں نے کہا ایمان سے بتاؤ عالم زیب خان ہے ادھر سنگھ پورا میں اور بھاگوان پورا میں ٹرک کو کا ہے عالم زیب خان اس کا نام ہے جی ادھر کا اصل میرے خیال میں حضرت درگ ادھر کے رہنے والے ہیں اور ادھر ٹرکوں گاڑیوں کا ڈایا ہے وہ جناب لایا اپنے بتیجے کو اس کا بتیجا تھا اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ عالم سیب خان نے کہا میں نے ایک مرتبہ تقریر سنی بس ایسی دل میں بیٹھی میں نے آپ کی کیسٹ ریبنڈ والوں کے جو خلاف آپ نے بھری ہے وہ میں نے اپنی پوری میری پوری برادری ریبنڈ والی ہے میں نے ان کے اندر رکھا ہے میں نے کہا اس کا جواب دے دو میں گڑان گواہ کر کے کہتا ہوں اپنا سر قلم کرا دوں اس نے کہا میں سر کراتا ہوں اس کا جواب دے دو وہ لائیں اپنے نے بتیجے بتیجا وہ ریمنڈ والا میں نے کہا سچی صحیح بتانا ریونڈ کے اجتماع پر منوں کے حساب سے پاؤڈر بکتا ہے منشیات بکتے ہیں کہ لگا بکتے ہیں ضرور بکتے ہیں ایمان سے بتاؤ ایک لڑکے کو پتا ہے ادھر مرکز کے بڑے کو پتا نہیں ہے اخباروں میں آتا ہے اخباروں میں چھوٹے موٹے کی بات نہیں نوائے وقت اخبار جو ہے جنگ اخبار ان میں آتا ہے نشائیوں وتاوں کا ریمنٹ کا اجتماع شروع نشائیوں اتائیوں کو ہجوم میں شروع با, با, با. یہ اخباروں میں ہر سال سبتا ہے کیا وہ اخبار نہیں پڑھتے کیا حکومت والے نہیں پڑھتے کیا پھر بسترے کو ہاتھ کیوں نہیں لگتا وہ بسترے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ وزیروں کو بھیجے ہوتے ہیں ہنزیروں کے بھیجے ہوتے ہیں ایم پی اے کے بھیجے ہوتے ہیں ایم کے بھیجے ہوتے ہیں بڑے بڑے سمگلر ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا حکم ہے یہ باہر لے جاؤ باہر لے جاؤ تو میرا دوبارہ ویزا مفت ہوگا ہو جاؤ کھاؤ پکاؤ دال چھ چھ دن خوب گند پھیلاؤ ادھر ریونڈ میں پلی گندگی پھیلاؤ گندگی کا بچہ کیوں کہ تم ہماری حکومت کے خلاف نہیں.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 ہر فرقے اور ہر قدم میں نیچری ہیں کیا مطلب ایک وہ ہے خنزیر جو کہتے ہیں سب ٹھیک سب ٹھیک یہ ٹھیک. وہی ہے جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے हुँ. تو برائلروں میں برائلروں میں نیچری وہ ہیں ساویوں پگڑی والے اور دیو گندیوں وابیوں میں یہ ہیں یہ بھی نیچری یہ غیر شیاسی ٹول کہتے ہیں نا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 Okay. اندازہ لگائیں کہ کافر نے اس امت کو کیسے کیسے تباہ کیا so. ہے اے انگریز لانتی تیرے اوپر کروڑوں لانتے اور تیرے ماننے والوں پر کروڑوں لانتے ہیں. اقبال اقبال ایسے نہیں کہتا عالم ہمہ ویران ان لانتوں نے مذہب کو مجبور کر رکھا ہے مقہور کر رکھا ہے مظلوم کر رکھا ہے جو کتے کے بچے کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے ہمارے حکومت کے ساتھ اور جو حکومت والے سیاسی خنزیر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فرون کر رکھا ہے کیونکہ اسلام مذہب دین ان کے ساتھ ہوتا تو ان کتوں کو فرعن نہ بننے دیتا ان کی اصلاح کرتا ان کو فاروق آزم کی طرح سیدھے راستے پر ڈالتا وہ فروئن بنے ہوئے ہیں اور یہ دجال یہ نیچے کے دجال جو ہے یہ اسلام اور دین کو دین والوں کو مجبور مقہور بنا رکھا ہے مظلوم بنا رکھا ہے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 علامہ, صاحب علامہ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا یار چیشتی تم سخت ہو میں نے کہا علامہ سے کم اتنا سخت نہیں ہو سکتا میں وہ تو تمہیں کہتا ہے ریس کتے کا دنگل ہے تمہارا یہ ایم پین ایم پی اسمبلی والے جیریج ریس کتے بیٹھے ہیں ایمان سے بتاؤ یہ چھوٹا لفظ ہے یا موٹا لفظ ہے مو ویسے ان خنزیروں کے سامنے چھوٹا ہے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 اگر دوسروں کے لیے ہو تو بھی نبی تو نبی وہ ہوگا جس پر اس کے لیے وہاں جائے اور دوسروں کے یعنی وہاں جائے جس پر نبی وہ ہوگا جس پر وہاں جائے خواہ اس کے اپنے لیے آئے یا دوسروں کے لیے آئے اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وہاں جائے تو دوسروں کے لیے آئے نبی وہ ہوتا ہے جس پر وہاں جائے خواہ اپنے لیے کیا مطلب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 بھی یہی لکھا ہے امام برادری رامت اللہ علیہ نے بھی اور بڑے بڑے بڑ بڑ ہمارے امام اللہ علی قاری وغیرہ ندراخ نے بھی یہی کہ نبوت جو ہے وہ پہلے تھی اور رشالت بات بات, بات نہ تھا. اب جناب جی نبوت کیا ہو بھی وہی آئے کس لیے آئے حرام حلال بنانے کے لیے جائز نجیز بنانے کے لیے یہ کام کس کا ہے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 اتنا اختیارات ظاہر کرے کہ حرام کو حلال کو حلال حرام کو حلال, حرام, کو حلال, حلال, حلال کو حرام کر دے جائز کو جیز کو نجاز کو جائز کر دے اس طرح کا جو اختیارات ظاہر کرے وہ اپنے رسال رسول اور نبی ہونے کا دعوی کر رہا ہے اگر زبان سے نہ کہے تو وہ سب جو نبی بنا ہوا ہے عملی طور پر خنزیر کا بچہ توبا توبا توبا توبا اسمبلی والے تو نبی بنے بیٹھے ہیں انہوں نے نبوت کا برزے نے زبان سے کہا میں نبی ہوں یہ خنزیر کے بچے حرام کو حلال کر کے حرام حلال برام کر کے یہی نبوت اور کس کو کہتے ہیں تو چیز اسی یہی جائز ناجائز کرنا حلام حلال کرنا یہی نبوت کا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے تو نبی وہ بنے بیٹھے اور قوم ان کی پوجا پاٹ کر رہی ہے قوم ان کو بھیج رہی ہے یہ اس قوم کے من کا کیا بنے گا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 پھر نہ خوش فامی میں رہنا کہ آپ پھر اسی طرح ہم چلتے رہیں گے نہیں آپ چلتے نہیں رہیں گے اللہ... اللہ... <تصحیح> <تصحیح> تو اسمبلی مرزا اس قوم کا نبی ایک نہیں ہے سنو اس قوم کا ایک نبی نہیں اس قوم نے اپنے رسول کو رسول نہیں مانا اس قوم کے رسول اسمبلی کے تین سو تیرہ وہ کتنے خنزیر بیٹھے ہوئے تین سو کتنے ہوتے ہیں ڈیڑھ سو ہوتا ہوتا ہے اسمبلی کا ممبر قومی اسمبلی کا جتنے ممبر ہیں وہ سب اس قوم کے نبی بنے ہوئے ہیں اور یہ قوم ان کی پجاری ہے پوجا پاٹ کر رہی ہے وہ اس کو ہلال کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے یہ قوم حلال ہے ماشاء اللہ یہ ہماری حکومت ہے یہ پی پی کی حکومت ہے یہ فلانے کی حکومت ہے یہ خنزیر کی حکومت ہے وہ بیڑا غرق کس قوم کا پتہ نہیں بڑھیا شی پٹی جی کہنا ہے اردو جدان ہونی چاہیے <laughs> اور اگر ای ای ووٹ ہو جائیں تو اردو میدان ہو جائے گی اس میں کیا ہے بات تو ووٹوں کی ہے <laughs> سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی. تو جب دین جدا ہوا سیاست دین سے جدا ہوئی حکومت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 ان کے لفظ بتا رہے ہیں کہ ان خنزیروں نے محض لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے اسلام اور دین کا ایک علیحدہ شعبہ رکھا ہوا ہے باقی سب کچھ دین سے آزاد ہے اور یہی ہے yes. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کسی کو کہنا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 جس ملک میں یہ کوٹ ہوگا وہ ملک شری ہوگا بھی کیسی عجیب بات ہے شریعت کا ایک کوٹ ہے بات سمجھنا شریعت کا ایک کوٹ ہے اور باقی تمام کوٹ غیر شری ہے اور ملک شری ہے یہ کیسی عجیب بات ہے جب زیادہ غیر شریعت جس ملک میں صرف ایک کوٹ غیر شریع ہو وہ ملک کو کا ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتی ہے مرتد ہوتی ہے تو جہاں نیچے کچہری سے لے کر سپریم کوٹ تک یہ تمام کوٹ غیر شری اور انگریزی ہے اور ایک چھوٹا سا نکر میں بنایا ہوا ہے گونے میں ایک شری کوٹ اس کو کہہ رکھتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ حکومتیں مسلم کیسی بنتی ہیں ایک مسلمان جو ایس جے ان کوٹوں کو پھر سمجھیں کہ یہ صحیح چلتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں ادھر قانون تو ہوتا ہے اور ہمارے بیٹے بھی ادھر لگنے چاہیے ہے جی ان کوٹوں کو بھی ساتھ, ساتھ رکھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں لوگوں کا جنازہ ہی حرام ہے وہ تو غیر مسلم لوگ ہیں جو یہ جی نظریہ رکھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یاد جی رکھنا کہ حکومت جتنی ہو اس کے تمام شعبہ جات جتنے ہیں ان میں سے اگر ایک شعبہ وہ کہیں یہ غیر شریع ہے تو وہ ساری حکومت غیر مسلم قرار پائی شرح اس حکومت کو مسلم حکومت نہیں کہہ سکتے جیسا کہ کوئی آدمی کہ ہے میں نے پہلے بھی مثال دی پھر سمجھا دیتا ہوں جیسے کوئی آدمی کہے کہ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 تو میں اس کی تعظیم بھی کرتا ہوں توہین بھی کرتا ہوں کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا مم. ہر آدمی یہی کہے گا بغیرت یہ تیرا منہ پر بوسا دینا یہ پاؤں پر بوسا دینا یہ ڈرامہ ہے بالکل صحیح وہ صرف اس کی بےزتی کرتا ہے مم. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں اس طرح ملا کے رکھنا یہ تو اور زیادہ بےزتی ہے اور زیادہ بےزتی ہے تو غرض بھائی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 مزبی مزبی تو کافر ہو گئے اتنا بڑی اتنا ساری بزارتیں کفر کی اور ایک اسلام کی کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بات اصل وہی ہے کہ اسلام اور کفر جمع نہیں ہو سکتے پیشاب اور دودھ اگر جمع کرو تو تم کہو دودھ ہے نہیں ہو سکتا اسی طرح کفر اسلام اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑی ہے یہ یعنی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 ساری دیگ پلیت قرار پائے گی یا آپ کہیں گے کہ وہ قطرہ جو ہے نا وہ اس کے رات والی بوٹی وہ سب جو ہے نا وہ تو ٹھیک حرام ہے لیکن باقی جو ہے وہ سب حلال ہیں حالانکہ وہ کترا جب ملے گا تو وہ تو سب میں شامل جب بات اس میں سب شامل ہو گیا تو سب ساری دیکھ پلیت کرار پائے گی کسی کو کہو یار ہم نے دیکھ پکائی اس میں ایک بوٹی خندیر کی ڈال دی ہے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 جنہوں نے وہ کوٹ بنا رکھے ہیں اس کے ساتھ اگر شریعت کی عدالت ایک بنا دی جائے میں اس کو کفر سمجھتا ہوں سبحان اللہ اے شاید! اے شاید! کس وقت بات سمجھنا سبحان اللہ کس وقت کفر سمجھتا ہوں جس وقت انگریز کی جو عدالت یعنی کوٹ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 نہیں ہو نہیں ہو سکتا صبح کیوں جی بابر صاحب میرے خیال میں آپ اس شعبے میں سنا شامل ہوئے ہیں تو آپ کی کیا تاقیق ہے اسی طرح ہے نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جائے گا اور شریعت کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, کیا جا سکتا ہے میں نے کہا آپ بتائیے وہ ملہ تقی عثمانی تکی اس کو تکی اس کا نام ہونا چاہیے تقی کی عثمانی تکیشاہی تکی تکی تک شاہی علی وہ بغارت کا بچہ کافر میں پوچھتا ہوں خنزیر یہ دارالوم ہے کراچی کا بہت بڑا دارالوم کراچی دیوبندی شفیع دیوبندی تھا اس کا مدرسہ ہے اس کا بیٹا ہے تکی عثمانی تو یہ بھی یہ دیوبندیوں کی طرف سے کیونکہ وہ جیسے اکبر کہتے ہیں نہیں ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے wow. کیونکہ اب جج بن کر ظاہر ہے پیسہ گاڑی شہرت سب کچھ حاصل کرنا تھا تو ادھر برائلر شامل ہو گیا کرم شاہ جس کو پیر کرم شاہ کہ دیوبندی شامل ہو گیا تکی تک اور شیعوں کا بھی اسی طرح ہر فرقے کے وہاں پر جناب ہو. کیا ہے جی جی عجیب اسلامی کوٹ ہے شریعت کوٹ ہے اب دیکھیں پہلے اس میں دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں دیوبندیوں کے ملاوں پر ارتداد کا فتوا ہے اور وہ اتر جناب شریعت کوٹ میں شریعت کوٹ میں وہ بھی ہے اور پھر بھی شریعت کوٹ ہے اب دیکھیں ایک تو یہ عجیب بات ہے اور دوسری جو اصل جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس پر سب متفق ہوں گے اور اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا نہ دیوبندی نہ برالر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 آپ مسلمان ہیں الحمدللہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب العالمین جل اج الکریم کا جو فیصلہ ہے اس کو, کو کوئی نبی توڑ سکتا ہے نہیں تو نہیں کوئی, کوئی دنیا کا انسان توڑ سکتا ہے اللہ اللہ سبحان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 تو رسول کی شریعت کے فیصلے کو کافر کا کوٹ توڑ رہا ہے تم بتاؤ خنزیرو تم رسول کی اتنا بڑی توحیر کر رہے ہو جس رسول کے فیصلے کو سوا لاکھ نبی کا فیصلہ انگریز کے ہاتھ ہاتھوں تڑوا رہے ہیں اور پھر کہتا مسلمان کیا بغیر تو تم نے پیسے کے پیچھے ہے تم نے شریعت کو مذاق بنا رکھا ہے اقبال سچ کہتے ہیں کہ قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود اقتاز اشریتی جان اقبال کہتے ہیں یہ آج کے مسئلے کو بڑے اختیارات ہیں اتنے اختیارات ہیں بھئی یہ اپنے رسول کی بات کو قرآن کو جس طرح چاہے توڑ مروڑ ل... کر لیتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ خنزیر خود نیچری مسلا ہے یہ اللہ رسول کے پیچھے نہیں چلتا اللہ رسول کو اپنے پیچھے چلاتا ہے ہاں یہ نیچری طبقہ سکولی یہ نہیں کہتے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 اس کی ایک ایک شاخ سمجھو کس کی کہ شریعت اسلام سیاست اور دین جدا جدا ہے یہ سیاست اور دین کو جدا کر رکھا ہے بھئی یہ کوٹ سیاسی کوٹ ہے اور یہ کوٹ یہ ان کی شریک کوٹ ہے لاکھ کلانا تین پر ہے میں یہی کہتا ہوں ایمان سے میں کہتا ہوں پتا نہیں دنیا اس وقت کتنی بھوک بھوکی مر رہی ہے روزہ نہیں ہوگا ایمان جو نہیں ہے روزہ بے بے کا اتنے بڑے حضرت کو آپ نے کافر کہہ دیا میں <متحد> نے کہا بھائی اس حضرت نے اتنے بڑے دین کا انکار کر دیا <متحد> <متحد> <آے، متحد> اللہ، آن اللہ. جو اتنے بڑے دین کا انکار کر سکتا ہے تو اس کو کافر کیوں نہیں کہا جا سکتا اس <متحد> کو مرتد کیوں نہیں کہا جا سکتا خدارہ ان کوٹوں سے ایسے نفرت کرو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 اقبال کہتے ہیں نا اور ہے یہ تو دو دونوں کو ملا رکھنا باطل تو یہ شرکت گوارا کر سکتا ہے لیکن حق گوارا نہیں کر سکتا کیا مطلب شیطان یہ گوارا کر سکتا ہے تو مجھے بھی مانو اور خدا کو بھی مانو لیکن خدا کیسے گوارا کرے مجھے بھی مانو اور ابلیس کو بھی مانو سبحان سبحان اللہ عجمان سے بتاؤ بھائی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 مربے سے چلو اور نہیں تو ایک قلعہ مجھے دے دو باقی تم رکھو جس کی وراثت ہے وہ کہہ گا وہ خنزیر تو میں تو تمہیں ایک وٹا نہیں دینا چاہتا آئے.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 میں رکھ لیتا ہوں لیکن جس کا اپنا ہے وہ کبھی شرکت گوارا وہ ابلیس تو قبضہ گروپ والا ہے کنجر کا بچہ اس کا کون سا حصہ ہے رب کی ملکیت میں رب خدائی میں اللہ تعالیٰ کی تو سب اپنی ہے وہ کب گوارا کرتا ہے کہ چلو تمہاری بات بھی مان لی جائے اور میری بھی مان لی جائے نہ نہ ابلیس کہتا ہے چلو کچھ نہ ایک سجدہ مجھے کر لو دس سکدے خدا کو کر لو ایک بات میری مان لو دس باتیں خدا کی مان لو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں اسی کو اللہ میں اقبال یوں کہتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے اے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء. سبحان اللہ. شرکت میاں نئے حق کو باطل نہ کر قبول اللہ. وہ کہتا ہے مسلمان کا تمہیں دعوت دے گا کہ آؤ مل جائیں لیکن <dassel> تم نے کبھی ملنے کی دعوت نہ دینی ہے نہ قبول کرنی ہے سمجھنی ہے دیکھو یار ہے اتنی ایمان کی بات کر گئے بات آن اللہ می بات اللہ خلل بھائی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 ہے شرکت میاں نئے حق کو بات دل نہ کل کبوری اور یاد رکھنا یہ جتنا فساد پڑا ہوا ہے نا یہ سیاست اور مذہب کو جدا کرنا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 اس نے اس ملک میں آنکھ کھولی ہے جس ملک میں دین والے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اکبر, اکبر البادی فرماتے ہیں سید اکبر حسین اللہ فرماتے ہیں کہ میاں میں بتاتا ہوں کہ جب دین سے